Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad You are listening to Radio Ahmadiyya the real voice of Islam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 دم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ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 رحم کرنے والا ہے اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت کے طور پر نم نم الا ہم علا ہوں آحد فہل ام مسلم تو کہہ دے کہ یقیناً میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے بس کیا تم فرمانبردار بنو گے تو کم الدری أَدْرِي بن ام بَعِيدٌ پس اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دے کہ میں نے تم سب کو برابر اطلاع کر دی ہے اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ قریب ہے یا دور مینل وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ یقیناً وہ اونچی آواز میں بات کا بھی علم رکھتا ہے اور اس کا بھی علم رکھتا ہے جو تم چھپاتے ہو وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينَ اور میں نہیں جانتا شاید کہ وہ تمہارے لئے آزمائش ہو اور ایک مدت تک عارضی فائدہ اٹھانا ہو قال رَبِّحْ حق اب نبنستا نصیف اس یعنی رسول نے کہا اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ کر اور ہمارا رب وہ رحمان ہے جس سے مدد کی استدا کی جاتی ہے اس کے خلاف جو تم باتیں بناتے ہو, ہو کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح اجب کرتے ہو گر میں آ گیا مسیح خود مسیحی قدم بھرتی ہے یہ بادیں بہار کیوں عجب کر See how a oh. گلزار سے مستانو کیوں عجب کرتے ہو گھر میں آ گیا ہو کر مسیح خود مسیح باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سامین پروگرام ریڈیو احمدیہ میں آپ کو خوش آمدید آج کے اس پروگرام میں خاکسار آپ کا میزبان سلیمان احمد آپ کے ساتھ ہوگا سامین پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے اور اتوار کی شب پیش کیا جاتا ہے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اردو زبان میں اتوار کی شب آٹھ بارہ بجے پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے آٹھ بجے کا گیارہ بجے تک ان ہم پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اور رات گیارہ تا بارہ بجے ہم آپ کی خدمت میں اپنے پیارے امام عزرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بن اس عزیز کا خطبہ جمعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد آپ کی خدمت میں جماعت احمدیہ عالمگیر کا جو مطمع نظر ہے جو عقیدہ ہے وہ پیش کرنا ہے اور انتہائی خوشگوار ماحول میں آپ کی خدمت میں تبادلہ خیال پیش کرنا ہے ہم اس پروگرام میں آپ کی خد... آپ کو بعد میں دعوت بھی دیں گے کہ آپ اس پروگرام میں اپنے سوالات کے ساتھ شامل بھی ہوں سامعین بانی یہ سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ مسیح اور مہدی معود ہونے کا ہے جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام سے یہ ثابت ہے سامعین اس پروگرام آج کے اس پروگرام کی خصوصیت اس حوالے سے بھی ہے کہ 23 مارچ 1889 کو حضرت مسیح علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے بیت کا آغاز بھی فرمایا اور اس وقت چند اصحاب نے آپ کی بیت بھی کی بیت کا اعلان آپ نے ایک سال قبل دسمبر اٹھارہ سو اٹھاسی میں فرمایا اور پھر اٹھارہ سو نواسی میں آپ نے بیت ملی سمعین مختلف پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں مختلف موضوعات پر پیش ہوتے ہیں سیرت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے فقہ احمدیہ ہے اسلام ان دا بیسٹ ہے آج کا جو پروگرام ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم تحریرات حیت حضرت بانی صلاح علی احمدیہ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم ایک کوئی کتاب حضرت مسیح علیہ اسلام کی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس کے مختلف جو چیدہ چیدہ مضامین ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں پھر ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس کتاب کے حوالے سے یا اس کے علاوہ کوئی اور سوال آپ کی خدمت میں آ, آ, آ, آپ کے ذہن میں ہو تحریرات بانی سلسلہ علی احمدیہ کے حوالے سے تو آپ اس پروگرام میں شامل ہو کر سوال پوچھ سکتے ہیں سامعین سوال پوچھنے کا طریقۂ کار میں ایک دفعہ دوبارہ یاد دہانی کروا دوں ایک منٹ کا دورانیہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں اپنا سوال مکمل کر لیں اگر آپ سوال مکمل نہ کر سکے اور کوئی پہلو رہ جائے تو آپ دوبارہ اسٹوڈیو میں فون کر سکتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور دوبارہ سوال پوچھ سکتے ہیں سامعین درخواست یہ کی, کی جاتی ہے کہ جب سوال کریں یا کوئی آپ رائے دینا چاہیں اور ہم آپ کو پروگرام میں اگر شامل کریں تو آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ نہایت مہ طریقے سے اس پروگرام میں شامل ہوں کیونکہ یہ پروگرام اس پروگرام کا مقصد کسی کی نہ تو دل آزاری ہے اور نہ ہی امید کی جاتی ہے کہ دل ازاری کسی کی کی جائے جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ انتہائی خوشگوار ماحول میں تبادلہ خیال ہے تو سامعین آج کا ہم پروگرام شروع کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ مکرم نور عابد صاحب تشریف فرما ہے آپ پروفیسر جامعہ احمدیہ کینیڈا ہیں اور ہمارا آپ آب، نے جو تعلیم حاصل کی وہ بھی جامعہ احمدیہ کینیڈا سے ہی حاصل کی ہے میں نوراب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کو پروگرام کا آغاز فرمائیں اور آج کی جو کتاب ہے اس حوالے سے بعض باتیاں ہمارے سامنے رکھیں جی نوراب صاحب بسم اللہ جی احزب اللہ امن شیط الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم تمام سامعین کو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جیسا کہ سلیمان صاحب نے بتایا کہ ہمارے جو پروگرام ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلاۃسلام کی کسی ایک کتاب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس کتاب کے متعلق یا کوئی بات ایسی ہو جو سمجھنے میں مشکل ہو تو آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ سوال کریں آج سلمان صاحب جو ہم نے کتاب اپنے سامعین کے لیے چوز کی ہے جی اس کا نام ہے اتمام الحجہ اتمام الحجیہ جی اور یہ حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلاۃ والسلام کی اوائل کتابوں میں سے ہے جی ٹھیک یعنی کہ اپنے دعویٰ کے بعد چار پانچ سال کے اندر اندر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں سے یہ ایک کتاب ہے جی اس کتاب کا جو اکثر حصہ ہے اکثر و بیشتر حصہ وہ بلکہ کہنا چاہیے وہ عربی زبان میں ہے جی جس کا اردو ترجمہ بھی اب ہماری جو ویب سائٹ ہے علیہ اس پہ مہیا ہے جی ٹھیک یہ کتاب اصل میں جواب ہے بابا رسل صاحب کا جی رسل بابا ان کا عرفی نام تھا یعنی کہ لوگ ان کو بلایا کرتے تھے وہ خود بھی اپنے لیے پسند کرتے تھے दे. ان کا جو اصل نام ہے وہ غلام رسول تھا ٹھیک اور جماعت احمدیہ کے جو اوائل یا پرانے معاندین ہیں جی جن میں سب سے پہلا نام غلام دستگیر قصوری صاحب کا آتا ہے جنہوں نے حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلّۃ والسلام کی مخالفت اس زمانے میں کی جب حضور نے براہین احمدیہ کے جو حصے ہیں وہ لکھنا شروع کیے یعنی براہین احمدیہ ہم پہلے بھی اس کے بارے میں پروگرام کر رہے ہیں اور بار بار بتا چکے ہیں کہ براہین احمدیہ کے جو حصے تھے وہ کلیاتن اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جی اور قرآن کریم کی عظمت پر مبنی تھی اور حضور نے وہ تین سو محکم دلائل غیر مذاہب کو دیے کہ جن کا جواب ان کے پاس نہیں تھا جی اور پھر اس کے اندر اس کتاب کے اندر باقاعدہ حضرت وسیم علیہ وسلام نے دوسرے ادیان کو چیلنجز بھی دیے ہیں کہ اسلام کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو کریں لیکن بعض جو ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں بعض قسم کے بعض خصلتیں ہوتی ہیں بعض عادات ہوتی ہیں اس کو چھوڑا نہیں جاتا اس لیے اکثر جو علامات ہیں اس زمانے میں انہوں نے حضرت مسیح محدود والسلام کی اس کاوش کو بہت سراہا اس کی تعریف کی اور یہاں تک اپنی اخباروں میں لکھا کہ پچھلے چودہ سو سال میں اسلام کی ایسی خدمت جو حضرت مسیح معود علیہ سات اسلام نے براہین احمدیہ لکھ کے کی ہے کسی نے نہ کی دی. اور دوسری طرف ہمیں غلام دستگیر صاحب کسوری نظر آتے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح معودیہ صاحب السلام کی ان تحریر پر جو کلیتاً حضرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور قرآن کریم کی عظمت کو ظاہر کرتی تھیں اس کو بیس بنا کر ان کتابوں پر ان کی ان کے اعتراضات ان پہ کیے اور ان کے باقاعدہ رد لکھے دو کتابیں تحقیقات دستگیریہ اور جی. رجم الشیطان یہ دو کتابیں ہیں جو انہوں نے براہین احمدیہ کے رد میں لکھی جی صحیح. اسی طرح ایک کتاب فتح رحمانی بھی آتی ہے اصل میں آ, تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ ہم پچھلے دنوں میں پروگرام کر رہے ہیں غلام فرید صاحب جو بہت بڑے بزرگ تھے چاچرہ شریف والے ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ حضرت مسیح ماود علیہ السلۃ والسلام کے معتقد تھے اور ہم ایک پروگرام پورا مجھے یاد ہے کہ میں اور میرے ساتھ غلام اسفا صاحب ہم نے پورا پروگرام حضرت غلام فرید صاحب جو آف چاچن شریف علیہ ان کے متعلق کیا ہے اور انہوں نے غلام غلام دستگیر قصوری صاحب نے ان کی بھی مخالفت کی اور ان کے بارے میں بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے تو آ, یہ اس کا پس منظر ہے حضرت مسیح محدودیہ صاحب اسلام نے جب براہین احمدیہ تعلیف کی ہے اس وقت تکفیر کا جو پہلا فتویٰ ہے وہ ہمیں غلام رسول یا غلام دستگیر قصوری صاحب کی طرف سے ملتا ہے دلد. اب ان کا تعلق آ, غلام رسول عرف رسل بابا سے کیسے ہے یہ اصل میں بات ہے یہ بیک گراؤنڈ بتانی اس لیے ضروری تھی آ, غلام دستگیر قصوری صاحب کے بعد یا ان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ چرچا کیا ہے ان کی کتابوں کا جماعت حمدیہ کے خلاف وہ غلام رسول عرف رسول بابا تھے یعنی اس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ جماعت حمدیہ کے جو اوائل کے مخالفین تھے جی. بلکہ اس طرح کے اوائل کہنا چاہیے کہ جب حضرت مسیح معود علیہ اسلام نے براہین ہمدیہ تصنیف فرمائی اس زمانے کے جو مخالفین میں تھے ان میں ایک رسل بابا تھے تو انہوں نے ایک کتاب شائع کی اٹھارہ سو ترانوے اٹھارہ سو چورانوے کے لگ بھگ جس کے اندر انہوں نے اس کتاب کا نام تھا حیات المسیح اور اس کے اندر انہوں نے بڑی ایک مذہب کا بات یہ لکھی کہ میں نے کتاب تو لکھ دی ہے لیکن یہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ میرے پاس آئیں میرے شاگرد بنیں اور میرے سے سب کن سب کن میری کتاب پڑھیں پھر سمجھ آئے گی صحیح تو یہ ایک ایسی بات تھی جس نے اس زمانے میں بھی اور اب بھی جب اس کو دیکھا جاتا ہے مثلا انسان کتاب کیوں لکھتا ہے سمجھانے لیے. کے لیے بتانے کے لیے کہ اس کا ادعا کیا ہے مقصد کیا ہے اس کے اندر کیا باتیں وہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہے کتاب اس لیے لکھی جاتی ہے نہیں تو کتاب کا مقصد فوت ہو جاتا ہے کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کے باوجود جو سب کن جو ہے وہ مصنف سے جب تک نہ پڑھی جائے تو اس کی سمجھ ہی نہ لگے آج تک میں نے تو ایسی کتاب نہیں دیکھی اور ایسی کتاب کا مقصد بھی کوئی نہیں بنتا تو ان کا یہ دعویٰ تھا اور اس کے اندر کیونکہ حضرت مسیح مود و اسلام سے مخالفت تھی اور بڑی گہری مخالفت تھی اس کا ذکر اب آگے چلتا رہے گا آئے گا حیات المسیح وہ کتاب ہے اس کے اندر رسول بابا صاحب نے ایک ہزار روپے کا انعامی چیلنج بھی دیا اچھا ہاں جی اور یہ ہمارے اکثر جو فون پہ کال بھی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ تو حضرت مسیم علیہ السلام نے ہی انعامی چیلنج کا سلسلہ شروع کیا کہ اور کوئی مثال ملتی ہے تو یہ مثال ہے یہ ان کے اپنے بزرگ ہیں اور نقشبندی حنفی عقیدہ تھا ان کا تو Uh, اس میں یہ انہوں نے ہزار روپے کا چیلنج بھی دیا کہ میرے ان uh, جو اعتراضات میں نے اس میں کیے ہیں یا میں نے دلائل اٹھائے ہیں اس کا اگر جواب مرزا صاحب دے دیں تو میں ان کو ہزار روپے دوں گا تو یہ بیک گراؤنڈ ہے uh, اس پس منظر میں حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی کتاب اتمام الحجہ لکھی جی. اور اس کے جو پہلے مخاطب ہیں اس کے مخاطب تو تمام uh, مخالفین تھے لیکن پہلے مخاطب چونکہ اس کتاب حیات المسیح کے تناظر میں بات ہو رہی تھی پہلے مخاطب رسل بابا بنتے ہیں جی تو ان پہ اپنی اور یہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ امرتسر کے رہنے والے تھے یہ کتاب اٹھارہ سو چورانوے میں شائع ہوئی اور جون کا مہینہ تھا اس کا جو اکثر حصہ ہے وہ عربی میں ہے اور کچھ صفحات اس کے ہمیں اردو زبان میں بھی ملتے ہیں میں اس کو پڑھتا ہوں کہتے ہیں کہ جس میں یہ کتاب رسالہ حیات المسیح اس میں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے آسمان پر بجسم النصری زندہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی حضرت مسیح ماؤود علیہ السلاۃ السلام نے اس رسالہ میں قرآن مجید اور احادیث اور آئمہ اور سلف صالحین کے اقوال سے مسیح م... مسیح علیہ السلام کی وفات پر مختصرا لیکن جامع بحث کی ہے تو حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے اس کتاب میں مختصر سی کتاب ہے ایک سٹنگ میں پڑھی جا سکتی ہے اس کو ایک طرف جو ترجمہ ہے ایک طرف عربی ہے اور دوسرے کالم میں اس کی اس کا اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے جی. تو اگر انسان چاہے تو اس کو آم آم ہم پڑھ سکتے ہیں ایک ہی سٹنگ میں اس میں حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے فوت ہو جانے کے متعلق دلائل دیے ہیں اور اس میں پھر یہاں تک حضرت مسیح محمود السلام نے لکھا ہے کہ میں تمہارے یہ جو کتاب لکھی ہے حیات المسیح اس کا جواب لکھنے کے لیے تیار ہوں اور جو طریق فیصلہ کا ہے وہ یہ ہے کہ شیخ محمد حسین بٹالوی جو آ جی آ جی بڑا مخالف تھے جماعت احمدیہ کے ان کو اگر آپ من سے بنانا چاہتے ہیں بے شک ان کو بنا لیں جی وہ پہلے آپ کی کتاب پڑھیں اور پھر میری کتاب پڑھیں اور دیکھیں کہ کس نے بات سچی کی ہے تو اگر جج ہے وہ بھی اگر حضرت مسیحم علیہ ساطو السلام کے مخالف ہے تو حضرت مسیم علیہ السلام نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی اور فرمایا کہ میں تمہارا جو جو جو تم نے اعتراضات کیے ہیں یا جو دلائل تم نے دیے ہیں میں اس کو توڑنے کے لیے تیار ہوں اور صرف یہی نہیں کیونکہ حزب وسیم علیہ ساطو اسلام کو پتہ تھا کہ انہوں نے مقابلے کے لیے بالکل نہیں آنا جی کیونکہ ان کی شرط دیکھیں نا کیا ہے نی. اگر حضرت مسیم علیہ ساسلام جواب دیتے تو انہوں نے کتاب کے اندر شرط یہ لگائی تھی کہ میرے پاس بیٹھ کے حرفن حرفن یا سبکن سبکن یہ کتاب پڑھنی ہے حضرت مسیح مودیہ صاحب اسلام کا دعویٰ نبوت کا تھا دعویٰ مسیحیت کا تھا اور اس میں وہ بابا جی یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس شاگرد بن کر آئیں اور سبکن سبکن میرے سے پڑھیں میرے سے سمجھیں اور پھر اس کا تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس پہ آ, کوئی بھی عقلمند آدمی اس سے اتفاق نہیں کر سکتا بہرال حضرت مسیحم الصطلام نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور اس کو چیلنج واپس دیا کہ یہ تو نہیں میرے سے ہو سکتا کہ میں تمہارے سامنے شاگردی کروں اور سب کن سب کن تمہارے سے کتاب پڑھوں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کتاب کا جو اعتراضات ہیں اس کا مفصل جواب لکھوں اور اس کے لیے آگے کیا ہوتا ہے آگے بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ مولوی صاحب کی طرف سے بالکل خاموشی رہی صحیح. یعنی کہ نہ تو انہوں نے وہ ہزار روپیہ جمع کروایا دے. کیونکہ شرط یہ تھی کہ آپ وہ اس زمانے میں جو چلا کرتا تھا کہ مقابلہ ہونے سے پہلے جس فریق نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ اپنا جو انعامی رقم تھی وہ دستور تھا اس زمانے کا پرانی کتابیں پڑھیں تو اس میں شاید آپ کو مل بھی جائے کہ اپنا جو روپیہ ہے وہ سالسی یا سالس کے پاس جمع کروا دیا جاتا تھا تاکہ ہار جیت کی صورت میں جس نے انعام دینا ہے یا جس کی جیب سے وہ رقم جانی ہے وہ مکر نہ جائے جی اور ہمارے سامعین کو اچھی طرح پتہ ہے کتابوں کا مطالعہ بھی آ, کرتے ہیں اور اس طرح ہم آ, ہمیں بھی موقع ملتا ہے بار بار بتانے کا حضرت مسیح محمد الصلاۃ والسلام نے بھی ایسے ہی کیا جس وقت بھی حضرت مسیح محدودہ السلاۃ اسلام نے کوئی انعامی چیلنج دیا ہے تو ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ اس سے پہلے میں رقم جمع کرواؤں گا اور جج جو فیصلہ کریں گے مجھے اس میں بالکل کسی قسم کا ابھام نہیں ہوگا جو جیتے گا وہ جو روپیہ ہے وہ اس کو مل جائے گا تو حضرت مسیم اللہ صاحت اسلام نے اس زمانے میں پھر یہ کہا کہ اچھا میرے سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر یہ جو رقم ہے وہ وہاں پہ تم رکھواؤ اور اس کے بعد پھر بات ہوگی اور اگر ان کے حالات بھی دیکھے جائیں رسول بابا صاحب کے تو وہ کوئی اتنے کھاتے پیتے نہیں تھے جی. کہ جو ہزار روپے کا بھی وہ انتظام کر سکے تو سستی شہرت کے لیے جو باتیں کی جا سکتی تھیں وہ انہوں نے کوشش کی لیکن اس میں بھی پوری طرح وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو یہ کتاب کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کتاب کا پس منظر ہے جس میں حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلات و اسلام نے یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے جی صحیح بہت شکریہ نوراوش صاحب جزاکم اللہ سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں جاری ہے پروگرام اس وقت آپ کی خدمت میں اے, اے ایم 530 تھرٹی آپ ایف ہنڈریڈ پوائنٹ سیون معاف کیجئے گا ایم فائیو تھرٹی پہ رات دس بجے سے انشاءاللہ یہ پروگرام جائے گا اس وقت یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر آپ اس کو سن سکتے ہیں سامعین آپ کی خدمت میں اس کے علاوہ ایک اور ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے 23 مارچ وہ دن ہے جب کہ ریڈیو احمدیہ کا آغاز بھی ہوا تھا تو آج خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ریڈیو کے علاوہ ہم یہ پروگرام لائیو یوٹیوب پر بھی ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں اگر آپ یہ پروگرام لائیو دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ اگر آپ وائس آف اسلام لائیو سٹریم سرچ کریں تو آپ اس پروگرام کو لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں سامین پروگرام وائس آف اسلام لائیو لائیو سٹریم اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ اس پروگرام کو لائیو سن سکتے ہیں سامین سٹوڈیو کا فون نمبر 416 410 6522 416 -410 -6522, -410 -6522, -410 -6522, -410 -6522. سامین میں آپ کی خدمت میں ارز کر چکا ہوں کہ اس پروگرام کا مقصد آپ کی خدمت میں ایک خوشگوار محول میں تبادلہ خیال ہے اس پروگرام کا مقصد ہرگی یہ نہیں ہے کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوں اور کوئی بحث مباحثہ کیا جائے اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم خوشگوار ماحول میں آپ کی خدمت میں اپنے خیالات پیش کریں اگر آپ کو رائے اور سوال پیش کرنا چاہیں تو اس پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں سامین اسٹوڈیو کا فون نمبر فور ون سکس فور ون زیرو سکس ٹو ٹو اور ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فور ون زیرو سکس ٹو ٹو اگر آپ بزدیا ای میل ہم تک اپنا سوال پہنچانا چاہیں تو ہمارا ای میل کا پتہ ہے qa یعنی یہ نہیں کوشچن آنسر اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہم اس وقت یہ پروگرام یوٹیوب پہ لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں اگر آپ voiceofislam.ca آف پہ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں بھی ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس پروگرام کو لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر جائیں تو وائس آف اسلام لائیو اسٹریم سرچ کریں تو آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں سامعین وائس ہماری اس پروگرام کی ویب سائٹ ہے اگر آپ اس پروگرام کے علاوہ کوئی اور پچھلا پروگرام بھی سننا چاہیں تو اس ان پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی وہاں پر موجود ہے تو نور آباد صاحب اس وقت ہمارے پاس کوئی سوال نہیں ہے تو اس کتاب کے حوالے سے اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں جو اتمام حجہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب ہے جی جی اس میں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آہ چونکہ مولوی صاحب نے بڑی مخالفت کی تھی جماعت احمدیہ کی اور حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلۃ والسلام کی جی تو ان کا جو انجام تھا وہ بھی ان کی اپنی ہی زبانی یا انہوں نے جو عذاب مانگا تھا احمدیت کے بارے میں یا احمدیت یا حضرت صاحب علیہ صلاح کی سچائی کو چاہنے کے لیے جی. یا اس کا پتہ لگانے کے لیے جی. ان کو وہی عذاب بھی ملا ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی کتاب حیات المسیح لکھی اور اس کے بعد میں حضرت مسیحیہ صاحب اسلام نے اطمام الحجیہ بھی لکھی ہے تو بڑی سخت زبان بھی انہوں نے استعمال کی ہے اس کتاب میں جی. حضرت اقدس مسیح مایہ صاط و اسلام کے متعلق جی. اور یہ کہتے ہیں کہ جب تعاون ہر طرف پھیلی ہوئی تھی جی تاؤن کا دور دورہ تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر بکول مرزا صاحب یہ تعاون کی وبا مسیح ماؤد یعنی مرزا غلام احمد کی صداقت کی نشانی ہے تو وہ انہیں کیوں نہیں ہو جاتی جی. اگر تعاون کا ہونا صداقت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ وسلام یعنی مرزا غلام احمد صاحب کی صداقت کی نشانی ہے جی. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعاون کیوں نہیں ہوتی تو ہوتا یہ ہے کہ آٹھ دسمبر انیس سو دو صبح ساڑھے پانچ بجے یہ تعاون کی وجہ سے تعاون ہوتی ہے ان کو دو چار دن پہلے بیمار رہتے ہیں اور اس کے بعد فوت ہو جاتے ہیں جاتا, تو انہوں نے جو موت چاہی اپنے لیے وہ ان کو ملی ہے جی. تو آ, یہ مختصر سا ان کا تعارف تھا یا ان کے بارے میں ہے میں کتاب کا جو آ, کچھ حصے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آپ اس کو دیکھیں کہ کس طرح حضرت مسیح ماحود علیہ السلاۃ والسلام نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا کہ جس سے حضرت مسیح ماود علیہ السلاۃ والسلام کی صداقت اسلام کی صداقت اور جس سے ثابت نہ ہوتا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں جی دیکھیں اس وقت جتنے بھی مذاہب ہیں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 23 مارچ جی کا وہ دن ہے جس میں حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام نے باقاعدہ بیت کا آغاز کیا تمام مذاہب قریباً قریباً جتنے بڑے بڑے مذاہب ہمیں نظر آتے ہیں وہ اس وقت کسی نہ کسی کی انتظار میں ہیں صحیح. اس میں مسلمان عیسائی یہودی ہندو سارے کے سارے کسی ایک کے انتظار میں ہیں جو آئے گا اور ان کو راہ راست پر لائے گا جی اور وہ حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلط والام کی ذات تھی جی اور جن کو الہام ہوا کہ جری اللہ فی الِ لمبیا کہ خدا کا پہلوان نبیوں کے لبادہ اوڑے ہوئے جی یعنی کہ تمام ادیان نے اب اکٹھے ہونا ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اور اس زمانے میں اس کو تقویت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح ماود علیہ السلۃ والسلام کو بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی اشاعت کا کام جو دوسرے ممالک میں پھیلانی ہے وہ جماعت حمدیہ صلیب جی خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت حمدیہ کے ذریعے منظم طریق سے اسلام احمدیت کا پیغام دو سو دس سے زائد ممالک میں پھیلا ہوا ہے جی اور یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کا فضل ہے خدا تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں کتاب کا آغاز حضرت مسیح علیٰ صاط و اسلام کی جو عربی کی جو تصانیف ہیں جی اردو میں تو حضرت مسیحم علیہ ساۃۃ اسلام جو محلے گفتگو ہے یا جو بھی ہے جو موضوع ہے اس پہ اس کا آغاز کرتے ہیں اس سے جی. عربی کتب میں خاص طور پہ ہمیں یہ رنگ نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اس کی تعریف پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ و کی تعریف اس کے بعد صحابہ علیہ السلام کے بارے میں چند سطور لکھ کر اس کے بعد پھر اپنا مدعا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو پچیس کے قریب حضرت مسیح السلام کی ایسی تصانیف ملتی ہیں جو عربی زبان میں ہیں تو اسی میں میں اس حصے کو چھوڑتے ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گئے ہیں اس کے بعد حضرت مسیح محود علیہ السلات وسلام فرماتے ہیں یعنی کہ یہ اب اردو ترجمہ ہے اس کا حضور فرماتے ہیں اما بعد تو جان لے کہ اسلامی اخوت خیر خواہی اور صدق بیانی کا تقاضا کرتی ہے اور جس شخص کو کوئی علم دیا گیا پھر اس نے اسے ایک پوشیدہ راز کی طرح چھپایا تو وہ ایک خائن شخص ہے دی. علوم کے دقائق کی کوئی انتہا نہیں اور ان کے حقائق بے شمار ہیں ان کے ظہور میں کوئی معنی نہیں اور نہ ہی ان کے مہتابوں کے لیے تاریک راتے ہیں بہت سے علوم ایسے بھی ہیں جو آخرین کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں دی. حقیقت یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے بہت سے اسرار سکھائے ہیں اور اخبار غیبیہ سے اطلاع بخشی ہے اور اس نے مجھے اس صدی کا مجدد بنایا ہے اور اپنے علوم میں بڑی فراخی اور وسعت کے ساتھ مجھے مخصوص کیا اور مجھے اپنے رسولوں کا وارث بنایا ہے پھر آگے حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام اگلے چند صفات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی طبعی وفات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح ماحود علیہ السلاۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کس طرح باقی رسولوں کی طرح دی. باقی انبیاء کی طرح باقی لوگوں کی طرح فوت ہوئے ہیں نہ کہ ان کو آسمان پہ اٹھایا ہے اور ہم جب بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پہلی بات ہم یہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے دلائل دیتے ہیں دی. تو حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے مسیح نے مریم بنایا ہے یہ مجھے جہاں تک یاد ہے ایک دفعہ ہمارے کالر نے بھی یہ سوال کیا تھا اور پوچھا تھا کہ کہاں پہ حضرت مسیح مول سات اسلام نے کیا یہ دعویٰ کیا ہے یا کیا یہ بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ تو مسیح نے مریم ہے تو اس وقت بھی اس کا حوالہ دیا گیا تھا تو آج بھی ضمنً اس بات کا ذکر یہاں پہ آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا ہے اور اس طرح اس نے اپنے راز کی مہر کو توڑا اور اس عمر کے دقائق پر مجھے مطلع فرمایا اور یہ الہامات اپنے تواتر سے ہوئے اتنے تواتر سے ہوئے اور یہ بشارتیں اتنی لگاتار ہوئیں کہ میں پورے طور پر مطمئن ہو گیا پھر میں نے احتیاط کا طریق اختیار کیا اور سلامتی کی راہوں کی محافظ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کیا تو میں نے اس کو اس پر سب سے پہلا گواہ پایا اور اس کی بیان یا عیسیٰ انی متوفی کا سے بڑھ کر اور کون سا بیان واضح تر ہو سکتا ہے غور کر اللہ تعالیٰ تجھے تیری وفات سے پہلے ہدایت دے اور تجھے صاحب بصیرت بنائے یہ وہ بات ہے جو حضرت اقدس مسیح ماحود علیہ السلّۃ والسلام نے بابا رسل بابا صاحب کو مخاطب کر کے کی یا عیسیٰ انی متوفی کا یہ ہم بڑی جگہ پہلے بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت مسیح ملاۃ اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کال فلمات وفی سے وفات مسیح کا عقید وفات مسیح کے عقیدہ کو پکا کر دیا ہے اس لیے اے وہ شخص جس نے مجھے اذیت دی اور مجھے کافروں میں سے گردانہ تو اس بارے میں غور کر اور یہ وہ نصے سری ہے جسے کسی مخالف کا قول احادیث سے رد نہیں کر سکتا اور نہ ہی میدان میں کسی مخالف کا تیرا تیرا اسے مجروح کر سکتا ہے پھر حضرت مسیح ماؤد علیہ السلط و فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ کا اٹھایا جانا ان کی روح کا اٹھایا جانا تھا نہ کہ ان کی جسم كا کیونکہ حضرت مسیح محدود علیہ السلاۃ وسلام نے بارہا اپنے دوسری کتابوں میں بھی اور اس کتاب میں بھی جیسا کہ ابھی ذکر آ چکا ہے اور آگے بھی آئے گا کہ قرآن کریم سے سب سے پہلے اس بات کو بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں اور انہوں نے نہیں آنا ہاں جن عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی یا عیصی اپنے مریم کی پیشگوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ حضرت مسیح محدودیہصلاۃ والسلام کی ذات بنتی ہے اور تفاول کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ و نے مسیح کا جو نام ہے وہ عیسیٰ ابن مریم رکھا اور اس کی سادہ سی وجہ یا اس کا جو بات ہے کہ وہی عیسیٰ نے کیوں نہیں آنا یا وہ عیسیٰ مراد کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری میں ہمیں حدیث ملتی ہے جس کے اندر جو معراج والے دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو ان کی نشانی یہ بتائی کہ اس عیسیٰ کی جو جو بال ہیں وہ گھنگریالے ہیں اور سینا جو ہے وہ کشادہ ہے اور اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے صحیح اور آنے والے مسیح کا جب حلیہ بتایا تو بتایا کہ اس کے جو بال ہیں وہ لمبے ہیں اور سیدھے ہیں اور دوسرا اس کی نشانی یہ بتائی کہ اس کا جو رنگ ہے وہ گندم گون ہے گندم صحیح تو یہ دو نشانیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی اور بتایا کہ اگر میں مسیح ابن مریم کا نام لوں تو باقی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ جو حضرت عیس حضرت موسیٰ علیہ السلۃ والسلام کے پیغام کو آگے ل... ل... چلانے کے لیے آئے تھے وہ فوت ہو چکے ہیں عیسیٰ ابن مریم سے مراد آنے والا مسیح ہے جی اور اس کی تائید ہمیں قرآنِ کریم احادیث صحابہ اور جتنے بھی اقوال ہیں اس میں ہم بڑی کثرت سے پروگرام کر آئے ہیں صحابہ کے اقوال پورا ہم نے ایک پروگرام اس پہ پر کیا ہے قرآن کریم اور احادیث پہ ہم نے پورے پورے, پورے پروگرام کیے ہوئے ہیں کہ سب سے مراد حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہے اور جس نے آنا تھا وہ حضرت مسیم علیہ صلاۃ السلام کا وجود ہے سوئی. بہت شکریہ نوراو صاحب جزاکم اللہ آپ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی سامین پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں جاری ہے سوئی. اس وقت یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر آپ اسے سن رہے ہیں سامعین یہ پروگرام آپ کی خدمت میں جب شروع ہوا تھا تو انیس سو پچانوے مارچ کو شروع ہوا تھا تیئیس سال قبر اور اس تیئیس مارچ کو اس پروگرام کو خدا تعالیٰ فل سے تیئیس سال ہو گئے ہیں کہ ہم اس پروگرام کو جاری رکھ رہے ہیں سامین اس پروگرام کے ساتھ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لائیو یوٹیوب پر بھی ہم اس کو نشر کر رہے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر جائیں تو وہاں پر اگر آپ سرچ کریں وائس آف اسلام لائیو سٹریم سرچ کریں تو آپ اس پروگرام کو براہ راست یوٹیوب پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں ویسے تو یہ پروگرام ریڈیو پر لائیو ہے اگر آپ دیکھنا بھی چاہیں تو اس پروگرام کو آپ سن سکتے ہیں سامین 23 مارچ کے حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت مسیح علیہ السلام حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ نے بیت کا آغاز کیا اور آپ نے چاندہ باپ کی بیت لی اس پروگرام میں اس حوالے سے جماعت عمدہ ساری دنیا میں مختلف جلسے کرتی ہے پروگرامز کرتی ہے مختلف جو کیمپینز ہیں ان کا آغاز کیا جاتا ہے اس سال بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے اس حوالے سے مختلف پروگرامس کیے گئے مختلف جماعتوں میں مساجد میں کیمپینز لانچ کی گئی ہیں ایک کیمپین جو اس تاریخ کے حوالے سے اس سال جو شروع کی گئی ہے وہ ہے دی مسایا ہیز کم اس حوالے سے ہمارے قریب ایک ہزار کے قریب خودام نے ٹورنٹو ڈاؤن ٹاؤن میں جا کر جو بینر تھے مسایا ہیز کم اس کو, آ آ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور موضوع کے حوالے سے لوگوں سے بات کی اور جو اصل مقصد ہے جماعت احمدیہ کا تبلیغ اس حوالے سے جماعت احمدیہ نے پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے اس حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ احمد شاہی صاحب, صاحب تشریف فرما ہیں آپ نے اس کیمپین کو لیڈ کیا آپ سے درخواست ہے احمد صاحب کے اس کیمپین کے حوالے سے ہمارے سامعین کو کچھ بتائیں کہ کس طرح یہ پروگرام بنا کس طرح کتنے خدام اس میں شامل ہوئے کتنے لوگوں نے تبلیغ کی اور جو اس کا نتیجہ تھا جو اثر لوگوں پر ہوا ہے خاص طور پر وہ بتائیں کہ جن لوگوں نے آپ کو ملے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے کس طرح اس کو سراہا ہے یا اپریشیٹ کیا ہے جزاک اللہ مبی صاحب سو الگ فضل سے کل مارچ ٹوینٹی فورتھ کو جی جیسے کہ آپ نے بتایا تقریباً ایک ہزار خدام باہر نکلے ہیں اور اس کیمپین میں شامل ہوئے ہیں جی تو اس کیمپین کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ الگ فضل سے کافی عرصے سے جماعت اہم دینےڈا ہم مختلف قسم کے کیمپین کرتے رہے ہیں اور ہر ایک بہت ضروری تھا وقت کے مطابق جی. لیکن آ, اب ریسنٹلی کچھ یہ فیلنگس ڈیولپ ہو رہی تھیں خدا مل میں جماعت میں کہ ہمیں بہت زیادہ ڈائریکٹ میسیج دینے کی ضرورت ہے جی. وقت کے مطابق جی. خلیفہ وقت سے ہمیں یہی آ, بار بار انسٹرکشنز آ رہی ہیں یہی بار بار گائیڈنس آ رہی ہے کہ Uh, جس طرح سے دنیا کے حالات ہیں اس وقت بہت ضروری ہے کہ میسیج کو ہر جگہ پہنچانے کا جی صحیح. اور خصوصاً ڈریکٹ میسیج جی. uh, کہ وہ جو وہ میسیح وقت جو پوری دنیا uh, انتظار میں ہے جس کے لیے وہ uh, جی. آ چکے ہے مسیح وہ جی سو so, اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کچھ uh, مینوں سے اس کے اوپر کام کیا جا رہا تھا دی ڈپارٹمنٹ اف تبلیغ جماعت اینڈ خدام ملیم دیا جی رسپیکٹیڈ uh, میئر صاحب اور رسپیکٹڈ صدر صاحب کے گائیڈنس کے اندر اور رسپیکٹڈ سیکرٹری صاحب تبلیغ کے گائیڈنس کے اندر uh, کہ اب ہمیں یہ میسج کیسے ہم uh, پہنچ جائیں زیادہ تر کینیڈینس کو جی. تو مارچ ٹوینٹی جو کل کو تھا وہ جو لانچ وہ ایک قسم کا بس ایک لانچ تھا اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے دو امپیکٹ تھے ایک جی. جماعت کے باہر اور ایک جماعت کے اندر جی. جماعت کے اندر یہ امپیکٹ ہوا ہے کہ اب ہمارے نوجوان جو ہے ان کے اندر یہ اسپیڈ پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اسٹرنگ اور کنوکشن سے باہر جا کے بتائیں دنیا کو کہ وہ مسیح آ چکا ہے ہیں جی. پوری دنیا اور ہم اس کے ماننے والے ہیں جی. اور اس کی ٹیگ لائن ہے دا مین دا میسیج دا موومنٹ مین میسج موومنٹ ٹھیک ہے یہ ٹیگ لائن ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ دنیا کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ ہے وہ شخص جو مسیح وقت ہے یہ ہے اس کا پیغام اور یہ ہے اس کی جماعت جو اس نے اسٹیبلش کی ہے and this jamaat it will be uh, the framework through which mankind is brought back to god mm, ji to is background ke sath ek campaign launch kiye gaya taqreeban jese pehle bhi bata raha tha 1000 khuddam baher gaye downtown mein sare shirts pehen ke ji ek message uh, de ke uh, wo unity jo uh, logon ne dekhi hai uske bada asar pada hai ki sare ek color ki shirts pehen rahe hain sare uh, sare shirts ke upar ek message hai aur uh, back pe jo message tha, وہ تھا فیس یونٹی گاڈ فیس یونٹی گاڈ جی تو یہ یہ قسم کا سمورائز کرتا ہے اس کیمپین کا مقصد کہ دنیا کو دنیا کے اندر پیس لانے کا اور دنیا کو یونائٹ کرنے کا ذریعہ ایک ہی ہے وہ ہے اس دور کا مسیح وقت جی جو کہ خدا تک گاڈ تک لے کے جو کہ خدا تک جی صحیح بالکل صحیح اس حوالے سے بتائیں مسائل صاحب یہ جب آپ نے کیمپین کی ہے تو لوگوں سے بھی آپ ملے ہیں لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہوگا حوالے سے بتائیں لوگوں کے تاثرات کیا تھے کل جو سننے میں آیا وہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ آ, بہت سارے لوگوں کے اندر کیوریاسی ڈیولپ ہو رہی ہے جی. اور ہوئی ہے کہ یو you نو know, ایک اتنے اسٹرانگ میسج کے ساتھ مسائل ہے اس کم کہ یہ کیا میسج جی. ہے اور ایک دو انسڈینٹس ہے کل سے جو میں جلدی جی. سے نیریٹ کر لیتا ہوں جی. ایک تھا کہ ایک نوجوان لڑکا ایتھیوپیا سے ملا وہاں پہ جی دنڈا میں اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں عیسائی مطلب کرسچن ہوں اور میں بورن کرسچن ہوں اور کہہ رہا تھا کہ کچھ عرصے سے میں اسلام کو اسٹڈی کر رہا ہوں جی اور میں اس کی طرف مائل ہو رہا ہوں اس نے کہا کہ میں عموماً اسلام کو قبول کرنے والا ہوں تو ہم ران تھے کہ اسلام right, right, اور ہمیں ران تھے کہ اللہ تعالی نے اسی دن پہ ایسے بندے سے ملایا ہمیں جی اور پھر وہ کہنے لگا کہ اور پھر بلکہ جو اس کے ساتھ دوست تھے ان کو بتانے لگے کہ یہ حجماعت اہم دیا ہم مسلمان ہیں بلکہ ہم ہم کہلاتے ہیں کہ وی آر دا muslims who follow جی. the true guidance اور وہ مسیح وقت کی وجہ سے تو بائی دی اینڈ آف دا کانورسیشن وہ کافی uh, مطلب انٹرسٹڈ ہو چکا تھا اور وہ رسیپٹیو تھا کہ مسیح اور مہدی آ چکا ہے right. اور, اور uh, uh, یعنی کہ کہنے کے مراد یہ ہے کہ لوگ ایون آؤ مینشن دا سیکنڈ انسیڈنٹ لوگ زیادہ تر اب رہے ہیں اس کو, وہ ریڈی ہیں لوگ جی کیونکہ میں دنیا تلاش میں ہے اس وقت خاص طور جی دنیا کے آلات کے مطابق دوسرے واقع میں یہ تھا کہ چار سائیوں کے ساتھ بعد میں بات ہو رہی تھی ہماری اور آ, ایک بہت اسٹرانگ کوشچن تھے اور دوسرا جو دوسری جو تھی وہ ذرا مطلب اوپن تھی تو بائی دی اینڈ آف دا کانورسیشن دیٹ لیڈی ذکر کیا کہ you know what, this religion sounds good to me. Even the second messiah has come. This is really interesting. Because right. why is, hmm. the, what is all the wait for? If this is true, then this is the one, you know. Yeah, right. <laughs> <laughs> <laughs> so why keep waiting? And he was sincerely saying. But the other day, he said, Clarice, what are you saying? <laughs> you <know>? <laughs> <laughs> so, say, I mean, one of the other people said that there is a barrier cross. اب پہلے تھوڑا سا شاید عجیب بخت کہ مسیح آ چکا ہے وہ انڈیا میں جب ہم پتہ تھوڑا سا ہم سٹٹر کرتے تھے اس طرح سے لیکن اب خدام میں وہ جورت پیدا ہو رہی ہے کہ واقعی میں وہ مسیح آ چکے ہیں اس کا نام حضرت مزہ غلام احمد صحیح تو یہ یہ یہ بات انہوں نے بڑی زبردست کی ہے کہ دنیا کو حالات کے دیکھتے ہوئے اب اچھا ضرورت بھی ہے اور جب کوئی دعوے دار ہو تو دنیا یہ دیکھتی ہے کہ یہ دعویٰ کیا ہے یہ خاص طور پہ یہ جو پریکٹس ہے لوگوں کو تلاش جو ہے یہ خود بڑا زبردست ایک نقطہ بیان کیا ہے تو اس کے علاوہ اگر اپ یہ تو ڈاؤن ٹاؤن میں ہوئی ہے جی اس کے علاوہ جو کیمپین کینیڈا میں اور شہروں میں ہوئی ہے اس حوالے سے اگر اپ سامین کو بتائیں کہ یہ ٹورنٹو کے علاوہ جو مختلف جگہوں پہ ہوئی ہے خود عام گئے ہیں باہر نکلے ہیں جی. تو اس حوالے سے ضرور کوئی تفصیل بتائیں کہ جو مختلف شہروں میں تاثرات کیا تھے تو کیمپین کا آغاز ایسے ہوا کہ تھرسڈے کی صبح ایک پریس ریلیز گئی پوری کینیڈا تو الگ فر سے سیٹرڈے کو چوبیس تاریخ کو گیارہ شہروں میں ہم باہر گئے جو مین مین شہر وہ ہے ایک ہو گیا ٹورنٹو کیلگریٹون ایڈمنٹن لندن لندن مونٹریال مونٹریول اور میں کوئی بولنا نہیں چاہتا جو مین کینیڈا کے شہر ہیں ان میں خدا تعالیٰ کے فلسفے کیمپین کے ذریعے ہم نے پیغام جی چاہے تو اس حوالے سے جی اور جو تاثرات ہیں جی جی تو اس میں مطلب زیادہ تر یہی ہے کہ باب جماعت جو ہے ان کے اندر یہ ایک بہت عرصے سے ڈیزائر ہے کہ ہم حضرت حضرت علیہ السلام کی تصویر ہر جگہ یہ لوگوں کو دکھائے جی. you know, ہر احمدی کے دل میں اندر ہوتی جی. ہے. جی. اور آ, ہر شہر میں مطلب خودام یہ فیڈ بیک آئی ہے کہ بہت ہی اچھا لگا اور ہمیں ایسے کرنا چاہیے اور مزید کرتے جانا چاہیے صحیح ہے. اور بلکہ اب یہی یہ ڈپارٹمنٹ you know, کے ساتھ خدا نے میں یہ ڈسکشن ابھی شروع ہو چکی ہیں کہ یہ ایک شروع تھا اور ہم نے اب انشاءاللہ اس پیغام کو ہر شہر میں لے کے جانا ہے انشاءاللہ. اور ہر ایک کینیڈا کے رہنے والوں کو بتانا ان شاء اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ سامعین احمد شاہی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے انہوں نے جو 23 مارچ کے حوالے سے جماعت احمدیہ نے خدام الحمدیہ نے جماعت احمدیہ خدام الحمدیہ نے جو ایک کیمپین کا آغاز کیا مدی مسایہ حیض کم اس حوالے سے مختلف شہروں میں جو کیمپین کی گئی ہے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں تفصیل رکھ رہے تھے کہ کس طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے ہزاروں تک یہ پیغام پہنچا ہے اور لوگوں نے اس پیغام کو سراہا ہے اور خوش ہوئے ہیں اور ایک تلاش مسیح کی حالات کو نظر رکھ، مد نظر رکھتے ہوئے ضرور ہے اور دا تل کے سے لوگوں نے اس کو جو دعوت کو سنا ہے اور بہت اچھے الفاظ میں سراہا ہے سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں جاری ہے پروگرام آپ کی خدمت میں ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر جاری ہے جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا پروگرام ہمارا ریڈیو احمدیہ انیس سو پچانوے تیئیس مارچ کو اس کا آغاز ہوا تھا آج 23 سال بعد خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم یہ پروگرام ریڈیو کے علاوہ یوٹیوب پر بھی اسے لائیو نشر کر رہے ہیں یوٹیوب پر اگر آپ جائیں تو وائس آف اسلام لائیو سٹریم سرچ کریں تو اس پروگرام کو آپ لائیو براہ راست سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ یہ پروگرام کسی اور اپنے رشتہ داروں کو بھی سنوانا چاہیں تو سنوا سکتے ہیں ریڈیو کے علاوہ جیسا کہ میں نے کیا یہ آپ پروگرام یوٹیوب پر لائیو دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اس کے علاوہ وائس اسلام پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر آپ یہ پروگرام انٹرنیٹ پر براہ راست سن بھی سکتے ہیں سامین پروگرام آپ کی خدمت میں جاری اسٹوڈیو کا فون نمبر فور ون ہمارا ٹول فری نمبر ہے 18554106522 اگر آپ فون کے علاوہ بذریعہ ای میل ہم تک اپنا سوال پہنچانا چاہیں ہمارا ای میل کا پتہ ہے کیو اے یعنی کوسچن آنسر ایٹ voiceofislam.ca اسلام اسلام ہماری ویب سائٹ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا وہاں پر یوٹیوب کے حوالے سے بھی انفارمیشن دی گئی ہے کہ آپ اس پروگرام کو لائیو وہاں سے سن سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور voiceofislam.ca پہ اگر آپ صرف آڈیو بھی سننا چاہیں تو وہاں پر اس کا لنک بھی موجود ہے voiceofislam.ca اسلام جو ہماری ویب سائٹ ہے وہاں پر گزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے اگر آپ اس پروگرام کے علاوہ اور پروگرام جو پہلے نشر ہوتے رہے ہیں ان کو سننا چاہیں تو وہاں پر وہ پروگرامس موجود ہیں تو اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا سوالات کا سلسلہ جاری ہے آپ اپنے سوال کے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 23 مارچ اٹھارہ کو حضرت بانی سلسلہ علی احمد یا مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے بیعت کا آغاز فرمایا آپ کا دعویٰ مسیح اور مہدی مود ہونے کا ہے جیسا کہ قرآن کی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے یہ ثابت ہے نور آبت صاحب نے آج کا جو ہمارا موضوع تھا کتب حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ اس حوالے سے ایک کتاب اتمام حجہ کے حوالے سے بعض باتیں سامعین کے سامنے رکھی ہیں اس وقت اب ہمارے ساتھ مکرم غلام اسوا صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور پروفیسر جامع جے کینیڈا ہے مربی سلسلہ ہیں نصفت صاحب پروگرام کا موضوع کے حوالے سے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام میں جو کتب کے حوالے سے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام کو شروع کریں نور آباد صاحب نے حوالے سے جاری رکھے جی نور آباد صاحب صاحب نے کہا کہ جی سائی صاحب میڈیا کا جو کل رہا ہے مجھے پتہ نہیں آپ نے کور ہوا ہے کہ نہیں جی uh, میڈیا کا کیا ریسپانس تھا اس پہ جس طرح پورے آ, کینیڈا میں ہم گئے ہیں اور مجھے پتہ لگا کہ وہ, وہ بڑے بل بورڈز اور آ, آ, آ, اس کے بارے میں تھوڑا سا جی جذاکر عرف صاحب وہ ایک آ, آ, اس کیمپین کا بہت اہم اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ الگ فل سے کل آ, پہلی دفعہ ایک بل بورڈ کے اوپر حضم نسیم علیہ السلام کی تصویر ہم نے شائع کی ہے جی الحمد جی, اور وہ ڈاؤن ٹاؤن ٹرانٹو میں ینگ اینڈ ڈنڈاس پہ جو ایک قسم کا ہب ہے پورے کینیڈا کا اور مزدار واقعہ یہ تھا کہ نماز کے ٹائم پہ پہلے یہ تھا کہ ہر ریجن نے اپنا نظام کا انتظام نماز کا انتظام کرنا ہے اپنی اپنی ایلوکیٹڈ انٹرسیکشنس پہ لیکن پھر اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ہمیں بلکہ کٹھے نماز پڑھنا چاہیے اسکوئر میں تو پھر ایک تو یہ تھا کہ وہ ایک بڑا زبردست نظارہ تھا کیونکہ پانچ سو خدا جی, نماز پڑھائی ہاں, ہاں. اس کی جی. تصویریں بھی گئی ہیں سوشل میڈیا پہ آ, تو زیادہ بات یہ ہے کہ بل بورڈ نے صبح کو آنا تھا لیکن نہیں آیا کسی وجہ سے تو نماز کے فوراً بعد ہی پتہ لگا تو کسی نے تصویر کیسے لی وہ لگ گیا ہے لیکن سر نے دیکھا نہیں تھا تو فیو آفٹر فیو منٹس وہ آ تھا اور اسی وقت نارے ہوئے اور ایک بہت ہی آ، آ، آ، آ، انسپائرنگ صورت حال تھی اس وقت تو اسی طرح بل بورڈ کے ساتھ کچھ میڈیا آؤٹلیٹس بھی آئے تھے سی پی ٹوینٹی فور آیا تھا اور انہوں نے ہماری ملٹیپل کوریج کی الگ فضل سے جی اسی طرح سی ٹی وی بھی آیا اور ساسک ٹور میں بھی اچھی میڈیا کوریج ہوئی اس کے ساتھ اس اس کیمپین کا بہت بڑا پہلو یہ تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو کرنا, has come. جی. اور مارچ 23rd کو کرنا کم کم اور ہو مسیم السلام کا کہ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کا ہماری چھوٹی چھوٹی ایفرٹ ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولتا ہے وہ بالکل بیان سے باہر ہیں جی اس میں عمر کی جو رینج اپ نے بتائی ہے بچے اطفال بھی اس میں شامل اطفال یعنی کہ 7 سال سے 15 سال کی عمر اور خدام ہماری جو جماعت میں 15 سے 40 اور انصار اللہ ہوتے ہیں جو 40 سے اباو ہوتے ہیں جی اس, اس میں زیادہ تر خدام تھے اچھا آ مطلب 15 ٹو 40 15 پندر سے 15 سے 40 سال تک جی اور لیکن اطفال بھی کچھ آ کچھ تعداد میں ائے تھے خاص طور پہ مہر کے بیر جو تیرہ چودہ تیرہ چودہ صحیح ایک مزدار تصویر ہے مجھے یعنی کہ شامل ہوئے تھے جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ احمد صاحب پروگرام ریڈیو احمد آپ کے خدمہ میں جاری ہے اسٹوڈیو کا فون نمبر فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون صاحب ہم کتاب اتمام حجیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں جی جی میں اس میں بتا رہا تھا میں نے سے ذکر کیا کہ ہم پہلے پروگراموں میں بڑی تفصیل سے یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ والسلام کے بارے میں جب بھی بات آئی ہے تو ان کو وفات شدگان میں شامل کیا ہے جی اور ایک حدیث جس کا ہم اکثر اس پروگرام میں ذکر کرتے ہیں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ و فرماتے ہیں کہ روزے میشر کی وہ بات ہے کہ میرے جو ماننے والے ہیں ان کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا جی اور تب میں کہوں گا کہ یا یاربی اصحابی جی کہ یہ تو میرے لوگ ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فعق فیوقالو لاتدری ماں عہدہ سبادہ کا <تصفيق> کہ اے محمد تجھے نہیں پتا کہ تیرے بعد ان لوگوں نے کیا کیا ہے پھر اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فا فا فا قما کہ میں وہی جواب دوں گا جو عبد صالح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلط نے دیا تھا وہ تھا کہ آ... فیطانی کنتان ترقی ابالیم اس سے پہلے جو ایک مصرا تھا وہ کن تو علیہم شہیدم ماتم تو فیم فلمات و فعی تانی کنتا انتر قیب کیا اللہ تعالیٰ جب تک تو میں ان میں موجود رہا جی تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا فلمات و فعی تعی کنتا انتار کی جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ہی ان پہ نگران تھا اب سورت معاہدہ جو قرآن کریم کی پانچویں صورت ہے اس کا آخری رکو اٹھا کر دیکھیں بین ہی وہ الفاظ حضرت علیہ السلات و اسلام نے اللہ تعالیٰ سے مکالمے کے بارے میں اب جب احمدیوں سے یہ بات کی جاتی ہے، علماء سے یہ بات کی جاتی ہے تو جہاں پہ حضرت عیسہ علیہ کے والے لفظ آتا ہے فلمات و فیتانی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آسمان پر زندہ اٹھا لیا پورا پورا لے لیا صحیح یہی الفاظ جب رسول اکرم صلی اللہ وسلم اپنے بارے میں استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ مطلب کیوں نہیں کرتے جو حضرت عیسیٰ کے لیے کرتے ہیں مم. وہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے ہیں دی. بین ہی وہ الفاظ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ وسلم فوت ہو چکے ہیں اس سے بڑی حجت کوئی ہو ہی نہیں سکتی قرآن کریم کا فہم قرآن کریم کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ علی وسلم سے زیادہ ہم ہمیں کسی قسم کا وہموں کو مان بھی نہیں کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر صحابہ کا درجہ آتا ہے ابن عباس کی وہ مشہور کال جو ہے وہ بخاری کے اندر درج ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ متوفی کا ای ممیتو کا کہ متوفی کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا تو صحابہ سے قرآن کریم سے آ, آ, حضرت صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے یہ بات بالکل واضح ہے اور میں جیسا کہ پہلے ذکر کر آیا ہوں کہ یہ جو حیات مسیح کا جو عقیدہ ہے نا یہ مسلمانوں میں اصل میں تین سو سال کے بعد آیا ہے اس سے کہ پہلے کے مسلمانوں میں یہ عقیدے نہیں تھے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ اس بات کی جو ضمیر ہے میں حافظ ابن قیم کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو وہ اسلام میں ایک جی گزرے ہیں اور بڑی بڑی ان کی کتابیں ہیں مناظر تھے اور عیسائیوں سے انہیں بڑے زبردست مباحثے کیے ہیں مناظرے کیے ہیں اور وہ جو تیئیس سال والی جب ہم روایات کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں حافظ ابن قیم کے جو حوالے ہیں ان کا بھی اکثر ذکر آتا ہے یہ حافظ ابن قیم نے یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں میں جو حیات مسیح کا جو کانسیپٹ ہے جو جو تصور ہے وہ پہلے نہیں تھا وہ تین سو سال کے بعد آیا ہے جی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو تصور آیا ہے تین سو سال کے بعد یا اس زمانے میں جسے فیج آوج کا نام دیا جاتا ہے اس زمانے میں آیا ہے اس کو کس طرح ہم آج کے زمانے پہ جسپا کریں ہمیں تو وہ مطلب دیکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے ہمیں وہ مطالب چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیے ہمارے سامنے وہ حوالے موجود ہیں جو صحابہ کرام نے ہمارے سامنے رکھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بڑے مشہور حوالے ہیں کہ حضور کو خاتم النبیین تو کہو لیکن یہ نہ کہو کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاتم کا جو ان کے جو استاد ہیں بچوں کے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں حضرت علی روک کے کہتے ہیں کہ ختم کہو ختم نہ کہو تو یہ ساری باتیں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور یہ کتاب کے حوالے سے بھی خاص طور پہ حضرت مسیح مودو اسلام نے انہی باتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے پھر حضور لکھتے ہیں کہ وائے حضرت ان لوگوں پر وہ اپنے دلوں میں کیوں نہیں سوچتے کہ توفی کے لفظ کے معنی قرآنی شواہد کے تواتر ان سو جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیز آپ کے جلیل القدر صحابی کی تفسیر کے ذریعے واضح ہو گئے ہیں اور جو قرآن کی منمانی تفسیر کرتا ہے وہ مومن نہیں بلکہ شیطان کا بھائی ہے پھر حضرت مسیح مودیہ السلّۃ والسلام نے آ, بعض حوالے لکھے ہیں مثلا حضور فرماتے ہیں تم بخاری ینی اور فضل الباری میں پڑھتے ہو کہ توفی کے معنی مارنے کے ہیں جیسا کہ ابن عباس اور ہمارے آقا و مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام ان س جن کے امام اور نبی ہیں واضح بیان کے ساتھ اس کی شہادت دی ہے تو پھر اے بھائی اور مسلمان کے گروہوں اس کے بعد اور کون سی بات باقی رہ جاتی ہے پھر حضور اس کے بعد فرماتے ہیں قرآن میں مسیح کا یہ اقرار موجود ہے کہ ان کی موت کے بعد ہی ان کی امت میں بگاڑ ظاہر ہوا جس کا ابھی حوالہ بھی پڑا گیا سرما کے آخری رکو کی بات ہو رہی ہے پھر اگر عیسیٰ اب تک فوت نہیں ہوئے تو تمہیں لازماً یہ بات ماننا پڑے گی کہ نصارہ نے اب تک اپنے مذہب کو نہیں بگاڑا اور جن لوگوں نے توفیع کے کوئی اور معنی گھڑ لیے ہیں تو ایسے معنی ناقابل اطمینان ہیں اور یہ صرف اور صرف ان کی خواہشات اور ان کے خیالات کا فطور ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی جیسا کہ یہ امر اہل علم اور بیدار دل رکھنے والوں پر مخفی نہیں اگر وہ کینہ رکھنے کی وجہ سے بعض نہ آئے اور آمدً جھوٹ پر اصرار کرتے رہے تو ان کو اپنے معنی کے لیے کوئی سند ہمارے سامنے پیش کرنی چاہیے یا اگر وہ سچے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی کوئی مستند شرح سامنے لائیں اور یہ تو تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توفی کا لفظ صرف اماتت یعنی موت دینا کے معنی میں بولا ہے اور آپ تمام انسانوں میں سب سے گہرا علم رکھنے والے اور اول درجہ کے صاحب بصیرت تھے قرآن میں بھی لفظ توفی انہی معنوں میں آیا ہے اس لیے تم اللہ کے کلمات میں اپنے گھٹیا خیال سے تعریف نہ کرو اور تم ان چیزوں کے بارے میں جن کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں یہ نہ کہو کہ وہ حق ہے اور یہ باطل ہے اگر تم متقی ہو تو اللہ سے ڈرو تم غلط اور اٹکل پچو عقیدہ کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو اس کی تفسیر کو پسند نہیں کرتے جو ہر ایپ سے منظع اور تمام معصوموں کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم سلم بس اس قسم کے تعصبات سے اجتناب کرو بہت شکریہ نورابا صاحب انشاءاللہ ہم اس کتاب کی طرف اس موضوع کی طرف آتے ہیں بہت شکریہ ذاکم اللہ ذاکر اللہ آ, اس پر اس موضوع کی طرف ہم آتے ہیں آ, سامین پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں جاری ہے سامین جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ پروگرام انیس سو پچانوے کو تیئیس مارچ کو شروع ہوا تھا ریڈیو احمدیہ تیئیس سال قبل اور آج خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم دو پروگرامز اور لانچ کر رہے ہیں ایک تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ وائس آف اسلام لائیو سٹریم اگر آپ یوٹیوب پر جا کر سرچ کریں تو آپ ریڈیو کے علاوہ یوٹیوب پر یہ پروگرام لائیو سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ سامعین ایک اور پروگرام ہم نے شروع کیا ہے اسی پروگرام کے حوالے سے وائس آف اسلام لائیو ویب 24 فور آور ریڈیو اگر آپ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ہماری ویب سائٹ پر جائیں تو وہاں پر اس کا لنک موجود ہے لائیو سٹریم یوٹیوب کے علاوہ یہ پروگرام آپ چوبیس گھنٹے لائیو سن سکتے ہیں وائس آف اسلام لائیو ویب 24 آور ریڈیو یہ انٹرنیٹ پر 24 آور ریڈیو شروع ہو چکا ہے اور آپ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پر جا کر اس لنک پر اگر کلک کریں تو آپ اس پروگرام کو وہاں سن سکتے ہیں سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں جاری ہے نور آبد صاحب آپ آب سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے اپنے گفتگو کے دوران جو فیج آوج کا لفظ لیا ہے اس حوالے سے درخواست ہے کہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں وہ زمانہ وہ حالات اور اس کے بعد جو پیش گئی تھی وہ کس طرح پوری ہوئی جو فیج آوج ہے اس لفظ پر آپ سے درخواست ہے کہ وہ ذرا سامعین کو سمجھا دیں جی فیض اوج کا جو مطلب ہے سیدھا ساتھا وہ ہے ٹیڑھا زمانہ ٹیڑھا زمانہ جی اور اس کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ و کی احادیث کے مطابق تین سو سال جو پہلے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ و کا جی زمانہ جی پھر اس کے بعد کی صدی اور پھر اس کے بعد کی صدی کے بعد یعنی کہ تین سو سال کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ اس وہ اور پھر حضرت مسیح ہے ساتھ اسلام جس میں حضرت مسیح کا نزول ہونا تھا اس کے درمیان والا جو زمانہ ہے اس زمانے کو کہا جاتا ہے اور اس کے درمیان میں بہت ساری جو روایات ہیں بہت ساری جو اسرائیلیات ہیں بہت ساری جو فتنہ و فساد اور طرح طرح کی جو باتوں کو اسلام کے جو من گھڑت باتیں کہنا چاہیے ان کو اسلام میں جگہ دی گئی ان باتوں کا جو رائج پانا تھا وہ ہوا تو ان سب کا کلام کما کرنے کے لیے بدعت کا جو کلا کما کرنا ہے وہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلات وسلام کے سمجھ. ہاتھ سے ہونا جی. تھا اور وہ ہوا جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ نورا صاحب پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں جاری ہے اس پروگرام کا موضوع تحریرات بانی سلسلہ علی احمدیہ ہے سامین پروگرام 23 مارچ 23 مارچ 1889 کو حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ نے بیت کا باقاعدہ آغاز فرمایا اور بیت لی اس حوالے سے بھی ہم اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں آ, بعض ازار پیش کر رہے ہیں 23 مارچ وہ دن ہے جو اس کو ہم مناتے ہیں کہ باقاعدہ بیت کا آغاز ہوا اور جماعت احمدیہ کا قیام ہوا سامین ابھی کچھ دیر پہلے آپ کی خدمت میں احمد شاہی صاحب تشریف فرماتے ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طرح جماعت احمدیہ کینیڈا جماعت احمدیہ ویسے تو عالمگیر پوری دنیا میں ہر ملک میں 23 مارچ کے حوالے سے پروگرامز ہوتے ہیں کیمپینز ہوتی ہیں تبلیغ تو ہر وقت ہی ہوتی ہے لیکن یہ وہ خاص دن ہے جب کہ آگے سے بھی بڑھ کر تبلیغ کی جاتی ہے اور پیغام کو دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے 23 مارچ کے حوالے سے جیسا کہ ہم سائ بتا رہے تھے کہ مختلف کیمپینس کینیڈا میں لانچ کی گئی پروگرامز ہوئے جلسے ہوئے جلسے ہوئے ایک کیمپین خاص طور پر انہوں نے ذکر فرمایا کہ دی مسایا ہے کم یہ اس کیمپین کے حوالے سے پورے کینیڈا میں یہ کیمپین ہوئی ہے خاص طور پہ جو مین شہر ہیں ٹرانٹو ہے کیلگری ہے وینکوور ہے سسکاٹون ایڈمنٹن مونٹریال آٹوا ان شہروں میں اس کیمپین کا آغاز کیا گیا اور بہت سے خدا عام ہزاروں کی تعداد میں وہ اس کیمپین کو لے کر نکلے اور مسایا ہے اس کام کے جو بینر لے کر نکلے اور لوگوں کو پیغام پہنچایا لوگوں نے اس کو سراہا بھی اور بڑے خوش الفاظ میں جو کوششیں تھیں جماعت احمدی کی ان کو سراہا سامین اس پروگرام کا مقصد جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ایک خوشگوار ماحول میں تبادلہ خیال ہے اس کے علاوہ میں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اور میں اعلان کر دیتا ہوں کہ پروگرام آج کے 23 مارچ کے حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا خدا تعالیٰ کے پھل سے اب ہم وائس آف اسلام لائیو سٹریم پروگرام بھی آج سے اس کا آغاز کر رہے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر جائیں اور وائس آف اسلام لائیو سٹریم سرچ کریں تو آپ اس پروگرام کو یہ فی الوقت ریڈیو پہ ہے ویسے یوٹیوب پر بھی آپ اس کو لائیو سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں وائس آف اسلام لائیو اسٹریمنگ اگر آپ سرچ کریں یوٹیوب پر تو آپ اس پروگرام کو براہ رات سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ وائس آف اسلام لائیو ویب ٹوئنٹی فور آور ریڈیو انٹرنیٹ پر ہم نے یہ لانچ کیا ہے اس پروگرام کے علاوہ ریڈیو کے علاوہ انٹرنیٹ پر چوبیس گھنٹے ان اللہ وائس آف اسلام لائیو ویب ٹوئنٹی آور ریڈیو جاری رہا کرے گا اس, اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وائس پر جا کر, وہاں پر اس کی مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں سامن اسٹوڈیو کا فون نمبر فور ون سکس فور ون آپ اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور کوئی آپ رائے دینا چاہیں تو اس حوالے سے بھی آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں جی مصر ببلوچاہ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کی کتاب اطمام الحجَ کا تعارف جو ہے پیش جی, کیا جا رہا ہے جی آ, اس کتاب کے مطالعے سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے اٹھارہ سو چورانوے کی یہ کتاب ہے کہ اس وقت تک ابھی تک جو کشمیر میں حدیثہ علیہ السلام کی قبر کا جو انکشاف ہوا ہے تو اس کتاب کی طباعت کے وقت اتمام الحجہ جو اٹھارہ سو چورانوے میں لکھی گئی اس کتاب لکھ کے وقت اس, اس اس قبر کا قبر مسیح کا جو کشمیر میں ہے اس کا انکشاف ابھی تک نہیں ہوا تھا تو لیکن یہ بات تو مسیح معود علیہ السلام چونکہ ازالہ اوہم میں ثابت کرائے تھے کہ حتیثہ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے تو اسی بات کا یہاں آزو نے ذکر کیا ہے کہ حلتیسہ علیہ السلام جو ہیں جی وہ وفات پا چکے ہیں تو قبر کے حوالے سے یہ گو کہ اس کی یعنی کسی شخص کی وفات کے لیے ضروری نہیں کہ اس کی قبر کا بھی علم ہونا ضروری ہو لیکن چونکہ یہ مسئلہ ایسا تھا جس سے جس کا ثبوت جتنا زیادہ دیا جا سکے اس کو جتنا زیادہ طور پر ثابت کیا جا سکے کیونکہ یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر عیسائیت جو ہے اس کی بنیاد ہے کہ حدیثہ علیہ السلام جو ہے وہ نوازب اللہ صلیح پر لانتی موت مرے اور ان کی موت جو ہے وہ کفارہ ہوئی تو جب مسیح محدود علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ ان کی وفات تو وہاں ہوئی نہیں وہ تو صلیب سے بچا لیے گئے تھے اور بعد میں ان کی طبعی وفات ہوئی تو اس کے ثابت کرنے کے بعد علیہ السلام نے اتمام الحجہ میں ایک خط بھی درج کیا ہے یہ خط جو ہے وہ محمد سعید الطرابلس طرابلسی ترابلس کے رہنے والے تھے اور عرب تھے اور یہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کی بیت میں شامل تھے تو یہ جب واپس گئے ہیں اپنے ملک شام کو تو مسیح معود علیہ السلام نے ان سے پوچھا بذریعہ خط کہ یہاں جو تیسرا علیہ السلام کے حالات ہیں اور قبر بھی بتائی جاتی ہے اس کے بارے میں کچھ لکھیں تو محمد سعید طراب صاحب نے یاربی کی میں اس کا جواب لکھا جو عربی زبان میں ہی اس کتاب اتمام حجہ میں موجود ہے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا ترجمہ بھی دے دیا ہے روحانی خدان کی جلد نمبر صفحہ دو سو ننانوے پر یہ خط موجود ہے جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ خود پڑھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے وہ لکھتے ہیں محمد صحیح صاحب حضرت مولانا و امامنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں خدا تعالی سے چاہتا ہوں کہ آپ کو شفا بخشے میری بیماری کی حالت میں یہ خط شامی صاحب کا آیا تھا جنی یعنی مسیم علیہ السلام کچھ بیمار تھے تو اس کا ذکر بھی ختم کیا تو اس کے لیے وہ دعا دے رہے ہیں جو کچھ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر اور دوسرے حالات کے متعلق سوال کیے ہے سو میں آپ کی خدمت میں مفصل بیان کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ حرتیثہ علیہ السلام بیت الرحم میں پیدا ہوئے اور بیت الرحم اور بلدہ قدس میں تین کوس کا فاصلہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلدہ قدس میں ہے اور اب تک موجود ہے اور اس پر ایک گرجا بنا ہوا ہے اور وہ گرجا تمام گرجاؤں سے بڑا ہے اور اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور اسی گرجا میں حضرت مریم صدیقہ کی قبر ہے اور دونوں قبریں علیحدہ علیحدہ ہیں اور بنی اسرائیل کے عہد میں بلدہ قدس کا نام یروشلم تھا اور اس کو اورشلم بھی کہتے ہیں اور حدیث علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد اس شہر کا نام ایلیا رکھا گیا اور پھر فتوح اسلامیہ کے بعد اس وقت تک اس شہر کا نام اس شہر کا نام ہے اس شہر کا نام قدس کے نام سے مشہور ہے اور عجمی لوگ اس کو بیت المقدس کے نام سے بولتے ہیں مگر ترابلس اور قدس میں جو فاصلہ ہے میں تحقیقی طور پر اس کو بتلا نہیں سکتا کہ کس قدر ہے ہاں راہوں اور منزلوں کے لحاظ سے تقریباً معلوم ہے اور ترابلس سے قدس کی طرف جانے کی کئی رائے ہیں ایک راہ یہ ہے کہ ترابلس سے بیروت کو جائیں اور ترابلس سے بیروت تک دو متوسط منزلیں ہیں اور ہم لوگ منزل اس کو کہتے ہیں جو صبح سے اثر تک سفر کیا جائے جی اور ہم منزل اس کو کہتے ہیں کہ صبح اگر سفر شروع کیا جائے اور عصر تک ختم ہو تو یہ ایک منزل کا سفر ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ ترابلس سے بیروت کا جو سفر ہے یہ دو منزلیں ہیں یعنی دو دن تو لگ گئے اور پھر بیروت سے سیدا تک ایک منزلہ یعنی یہ تیسرا دن اور سیدا سے ہفا ہفا تک ایک منزل اور حیفہ سے عکا تک ایک منزل اور عکہ سے سور تک ایک منزل اور بلاد شام کو سوریہ ایسی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں یعنی اس بلدہ قدیمہ کی طرف منسوب کر کے سوریہ نام رکھتے ہیں پھر سور سے یافہ تک ایک منزل کبیر ہے اور یافہ بہر کے کنارے پر ہے یہ بہت ہی لمبا فاصلہ ہے جو یہ لکھ رہے ہیں تو لکھتے ہیں اس حساب سے ترابل سے قدس تک نو دن کا سفر آرام کے ساتھ ہے مگر سمندر کا را نہایت قریب ہے اور اگر انسان اگن بوٹ میں بیٹھ کر ترابل سے قدس جانا چاہے تو ایک دن اور رات میں پہنچ جائے گا تو بہرال یہ آگے تو انہوں نے تفصیل لکھی ہے لیکن اوپر حتیثیٰ علیہ السلام کی قبر کا ذکر کیا ہے کہ وہ جو ہے قدس میں یعنی یروشلم میں موجود ہے اور آج تک موجود ہے اور اس پر جو ہے عیسائیوں نے بہت بڑا گرجا بنایا ہوا ہے تو یہ وہ مضمون ہے جس پر غیر احمدی حضرات اعتراض بھی کرتے ہیں بعض سوال کی نیت سے بھی پوچھتے ہیں کہ مسیح محدود علیہ السلام نے پہلے اپنی کتابوں میں جی حدیثہ علیہ السلام کی قبر کا ذکر شام میں کیا ہے جی تو اور بعد میں کہا ہے کہ وہ کشمیر میں ہے تو یہ کیوں اختلاف ہے اگر وہ پہلے وہاں تھی تو بعد میں یہ کیوں لکھا تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مسیح یہ کتاب اتمام الحجہ جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں حضور نے اس خط کا ذکر کیا ہے کہ وہ بیت الس میں ہے قدث میں تو یہ وہ قبر ہے جس کو عیسائی حضرات مانتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی تو وہاں سے جب اتارا گیا تو اس قبر میں رکھا گیا تو اس کے بعد ان کے لحاظ سے تو عدیثیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے جی لیکن ہمارے لحاظ سے وہاں سے ہجرت کی تھی, جی کی تھی جی وہ قبر اس معنوں میں قبر نہیں تھی زندہ تھے اس وقت جی تو جہاں حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے یہ لکھا ہے تو اس سے مراد وہی قبر ہے جس کو یہ عیسائی حضرات قبر مانتے ہیں تو چونکہ اس وقت تک مسیح محدود علیہ السلام پر ابھی یہ انکشاف نہیں ہوا تھا کہ حد عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی اور فلسطین سے ہوتے ہوئے نکل نکل کر اور عراق اور شام اور افغانستان پھر کشمیر پہنچے تو بعد میں جب انکشاف ہوا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ قبر آج بھی یعنی جو شام والی قبر ہے اور اس میں یہ بھی بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ آج جب ہم کہتے ہیں کہ شام میں قبر ہے نسیم جی. اللہ اسلامیہ لکھا ہے لیکن شام کے بعد پھر عراق آتا ہے عراق جی. یا ادھر سے لبنان یعنی بیچ میں جو ہے وہ کافی فاصلہ ہے شام میں اور فلسطین میں تو یہ تو لکھا جا سکتا تھا کہ فلسطین میں قبر ہے تو شام میں کیوں لکھ دیا تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسیح مود علیہ السلام کے زمانے میں یہ سارا علاقہ ایک ہی ملک تھا جو شام کہلاتا تھا تو اس کے بعد پھر یہ الگ ریاستیں منی تو یہ سارا علاقہ شام کہلاتا تھا وہی ذکر یہاں محمد سعید ترابلسی صاحب کر رہے ہیں کہ شام کو عربی زبان میں سوریہ کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سور جو ہے یہ فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے تو ترابلس سے اس تک کا جو سفر ہے سور تک تو اس سے پھر یہ سوریہ نکلا ہے تو یعنی یہ سارا علاقہ جو ہے اس زمانے میں شام کہلاتا تھا تو اس لحاظ سے مسیح محدود علیہ السلام لکھا ہے کہ حدیثہ علیہ السلام کی قبر شام میں ہے تو اس شام سے مراد وہی فلسطین والا حصہ ہے جہاں حدیثہ علیہ السلام کی وہ قبر ہے جہاں صلیب سے اتارنے کے بعد آپ کو کچھ دن رکھا گیا تو یہ فرق ہے اس کے بعد پھر مسیح محدود علیہ السلام پر بذریعہ الہام بھی یہ انکشاف ہوا کہ حدیثہ علیہ السلام ہجرت کر کے کشمیر آ گئے تھے اور وہاں کی قبر ہے اور تحقیق کے بعد آپ نے ان حوالوں کے ساتھ مسیح ہندوستان میں ساری وہ بحث اٹھائی ہے جس میں قرآن کریم کے دلائل بائبل کے دلائل تاریخ کے دلائل طب کے دلائل یہ سارے دلائل لے کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حدیثہ علیہ السلام حجرت کر کر کر کے کشمیر آئے اور سری نگر محلہ خانیار میں آپ کی قبر ہے تو یہ وہ مضمون ہے کہ اس کتاب کے بعد جس کا انکشاف حضرت مسیم علیہ السلام پر ہوا بہت شکریہ نورا صاحب جو تفصیل قبر کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کوئی ایڈ کر سکتے ہیں جو مصبر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا مسیم علیہ السلام کا جو آپ نے جی جی ہاں جی جی حضور نے بھی بالکل بہنی ہی یہی بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضر مسیح کی بلاد شام میں قبر ہے مگر جی. اب صحیح تحقیق ہمیں اس بات کے لکھنے کے لیے مجبور کرتی ہے جی. کہ واقعی قبر وہی ہے جی. جو کشمیر میں ہے اور ملک شام کی قبر زندہ درگور کا نمونہ تھا جس جی. سے وہ نکل آئے صحیح. اور پھر ست بچن کتاب ہے جی. جو روحانی حسین کی جلد نمبر دس میں شامل ہے تین سو سات اس کا صفحہ ہے جس جی. پڑھا جا سکتا ہے تو بالکل کہ وہ عارضی طور پر تین دنوں کے لیے وہاں پہ رہے ہیں جن کو قبر کہا گیا اور اس کے بعد عیسائیوں اور جو مسلمانوں کے جو عقیدے ہیں ان کے مطابق عیسیٰ آسمان پر چلے گئے جی لیکن جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں سے نکل کر انہوں نے ہجرت کی ہے کشمیر کی طرف کشمیر کی طرف جی بہت شکریہ سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں جاری ہے پروگرام اسٹوڈیو کا فون نمبر 416 ون سکس ہمارا ٹول نمبر ہے 18554106522 آج کا پروگرام تحریرات حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں جاری ہے سامین اس پروگرام کی خصوصیت اس حوالے سے بھی ہے کہ 23 مارچ دو دن قبل تھی 23 مارچ 1889 کو حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ نے بیت کا آغاز فرمایا اور چند اصحاب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی آپ کا دعویٰ مسیح اور مہدی ہونے کا ہے سامعین پروگرام میں آپ اپنے سوالات کے شاعر شامل ہو سکتے ہیں آج خدا تعالیٰ کے پھل سے ہم وائس آف اسلام لائیو سٹریم بھی شروع کر رہے ہیں یوٹیوب پہ اگر آپ وائس آف اسلام لائیو سٹریم سرچ کریں تو آپ اس پروگرام کو لائیو دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اس کے علاوہ وائس آف اسلام لائیو ویب 24 آور ریڈیو بھی آج سے جاری ہو رہا ہے اس پروگرام کے علاوہ اگر آپ مسلسل چوبیس گھنٹے ریڈیو کا پروگرام سننا چاہیں تو انٹرنیٹ پر ریڈیو کا پروگرام یہ مسلسل 24 گھنٹے اس کا اجرا آج سے ہو رہا ہے ہمارے صاحب محمد عمر صاحب ٹیلی فون موجود ہیں جی محمد پرسلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم السلام محمد عامر بات کر رہا ہوں سر ایک تو کمپلین یہ جب ہم آپ کے فون پہ ہولڈ میں ہوتے ہیں نا تو جو پیچھے آپ لوگوں کے بیک گراؤنڈ میں بات ہوتی ہے نا وہ آواز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ ٹاپک جب ایک چل رہا ہوتا ہے سوال ذہن میں تو وہ آپ کی گفتگو کے بیچ میں ہم وہ ہمارا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں ہوتا کیونکہ ہم بلائنڈ ہوتے ہیں کے اوپر جی اور اگر ہم آپ گاڑی کا ریڈیو آن کریں تو پھر وہ وائس کی وجہ سے ایک تو پرابلم ہو جاتی ہے اچھا بال آج آپ نے بڑا اچھا بتایا عبد النور عابد نے اور جو دوسرے بھائی ہے اور کیا نمن خان غلام مصباح صاحب, صاحب نے کہ اسلط و اسلام کی شواہد بتایا تو یہ بتائیے کہ ہم احمدیوں کے علاوہ اور سنیوں کے جو دوسرے فرقے ہیں وہ, وہ اسے سب کی وفات کے کون سے اور فرقے ہیں جو قائل ہیں اور اگر جو قائل ہیں تو وہ ان کی قبر کی جو جگہ ہے ان کے اوپر بھی ان لوگوں کے کسی کی بھی ریسرچ ہے یا خالی وہ عیسائیوں کے جو ساتھی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آسمان پہ چلے گئے اور آ گئے پھر وہ زندہ کریں گے اسی طرح مطلب آپ بتائیے اس بارے میں کہ اور بھی کوئی کون سے فرقے ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں. بہت شکریہ محمد عمر صاحب پروگرام میں آپ شامل ہوئے آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیا گیا ہے میں غلام صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے تو یہ ہے کہ اور بھی کوئی قائل ہیں کہ وفات کے اور قبر کی کوئی کسی نے آج تک کوئی انویسٹیگیشن کی ہے کوئی ریسرچ کی ہے جی جی جی بالکل ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے احمدی یا مسلم جماعت کے علاوہ آ, مسلمانوں کے جو دوسرے فرقے ہیں تو بحثیت فرقہ آ, تو آ, نہیں کہ کسی نے بحیثیت فرقہ اس بات کا اعلان کیا ہو کہ ہم بطور فرقہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ عزی جی. صاف وفات پا چکے ہیں ایسا جی. ابھی تک سننے میں نہیں آیا جی. سوائے اس کے کہ اگر اہل قرآن کو الگ فرقہ قرار دیا جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی وفات مسیح کے قائل ہیں کہ حتیث علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور اب کسی نے نہیں آنا کیونکہ باب شکت نہیں قرآن کی قرآن قرآن ذکر نہیں اور اس میں پھر وہ کہتے ہیں وہ ویسے میں پڑھی ہیں کہ نبی کی ضرورت ہوتی ہے جب جہالت ہوتی ہے تو زمانہ جہالیت گزر گیا اب روشن زمانہ جائے. آ گیا, اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بہرحال تو یہ ان کا ہے لیکن اس کے علاوہ نام تو بہت ہیں جنہوں نے انفرادی طور پر اس بات کا اقرار کیا ہوا ہے کہ عتیصی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اس میں سر سید احمد خان صاحب ہیں مولانا ابوالکلام آزاد گوشترا مذہبی شخصیت تو نہیں تھے لیکن انہوں نے تفسیر لکھی ہے مصر جامع اظہر کے بعض مفتیوں کے فتوے ہیں کہ حتیث علیہ السلام وفات پا چکے ہیں پھر اس زمانے میں جاوید گامدی صاحب ہیں اللّہ عل اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ حتیسہ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں تو یہ انفرادی آوازیں کئی ہیں جو اس بات کو مانتی ہیں کہ حتیثہ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں لیکن ان کے یہ جتنے بھی ہیں ان کی زیادہ تر جو مان علیہ السّلام کی وفات ماننا ہے اس اس کی بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ ہر شخص ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اس جی. نے ایک عمر گزارنی ہے اور اس کے پاس اس کے بعد وفات پا جانا ہے کسی کو بھی غیر معمولی عمر جو ہے وہ نہیں دی گئی تو اس لیے ضرور ہے کہ حدیثہ علیہ السلام جو کہ ایک انسان تھے تو لازمی ہے کہ وہ بھی ایک عمر گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس میں انہوں نے وہ اس بحث میں گئے نہیں کہ حدیثہ علیہ السلام کا کیا بنا ہجرت کر کے کہاں گئے قبر کہاں ہے اس بحث میں وہ نہیں پڑے کیونکہ وہ عقل اکل عقلی طور پر اس طرف گئے کہ جب لازمی بات ہے ایک شخص جو پیدا ہوا ہے تو ضرور اس نے وفات پانی ہے اور اس نے ضرور وفات پائی ہوگی خواہ ہمارے پاس اس کی دلائل نہ بھی ہوں हم. لیکن دو ہزار سال پہلے جب ایک انسان پیدا ہوا تو اس کا آج تک زندہ رہنا یہ ناممکن ہے تو اس لیے وہ اس بات پر اس کے قائل ہیں کہ عظیث علیہ السلام وفات پا چکے ہیں تو جیسا کہ میں نے عرض کی کہ وہ اس طرف گئے نہیں کہ ان کی قبر جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے السلام جو ہیں وفات پا چکے ہیں اور بس تو وہ اس مضمون کی طرف نہیں گئے جی تو لیکن اب اس دور میں خاص طور پر مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد چونکہ پھر یہ ایک ایسی بات ہے جو مخالفین جو ہیں اگر اس کو مانتے بھی ہوں کہ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں لیکن جو جماعت احمدیہ کے خلاف ہیں وہ جماعت کی ضد میں آ کر اس کا اظہار نہیں کرتے تو کیا صلیٰ السلام وفات پا چکے ہیں تو اس بات سے چونکہ احمدیہ مسلم جماعت کے نظریے کو پیش کی نظریے کو تقویت ملتی ہے اور اس کو ثبوت یعنی ان کی سپورٹ ہوتی ہے تو وہ پھر اس کا اظہار نہیں کرتے کہ وہ کہاں گئے ان کی قبر کہاں ہے تو وہ لوگ جو حیات مسیح کے قائل ہیں یا جماعت احمدیہ کے خلاف ہیں گو اندر سے کچھ بھی ایمان رکھتے ہوں وہ ان لوگوں کو یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ کیوں مانتے ہیں کیونکہ آپ کے ماننے کی وجہ سے جماعت احمدیہ کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے تو یہ جو عامر صاحب نے سوال کیا کہ کچھ اور بھی ہیں جو مانتے ہیں ہاں نام تو ہیں لیکن اس میں انفرادی نام تو ہیں یہاں ایک فرقے کے طور پر میں نے ایک اہل قرآن کا لیا ہے یہاں مسیح مدلام نے بھی اتمام الحجیہ میں اس کا ذکر کیا ہے اس کے بعد معتازی کے فرقوں کا عقیدہ جانتے ہو کہ وہ حیاتِ مسیح مسیح کا عقیدہ نہیں رکھتے بلکہ انہوں نے ان کی وفات کا اقرار کیا ہے تو یہ معتازلہ فرقہ جو ہے یہ شروع زمانوں کا فرقہ ہے تو وہ بحیثیت فرقہ اس زمانے میں یہ ایمان رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں معتضلا کا بھی یہ ہے کہ وہ لاجک پہ زیادہ جاتے تھے جی تو اس لحاظ سے انہوں نے بھی یہ مانا ہے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس طرف نہیں گیا کہ پھر اگر ان کی قبر ہے تو کہاں ہے بس وہ اس بات پر کافی تسلی پا گئے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے ضرور ہے کہ اس نے وفات پائی ہو جی بہت شکریہ اس پر صاحب جزاک ملّہ سامعین پروگرام ریڈیو احمدی آپ کی خدمت میں جاری پروگرام کا اسٹوڈیو کا فون نمبر فور ون سکس فور ون زیرو ہمارا ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون اگر آپ بذریعہ ای میل ہم تک اپنا سوال پہنچانا چاہیں تو ہمارا ای میل کا پتہ ہے کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس یہ ہماری ویب سائٹ ہے جہاں پر گزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے سامین یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اے, ہر ہفتے اور استوار ہر, ہر اتوار کی شب پیش کیا جاتا ہے سامین آج کا پروگرام اس حوالے سے ایک خاصیت کا حامل ہے کیونکہ 23 مارچ 1889 کو حضرت بانی سلسلہ علی عمدیہ نے بیت لے کر باقاعدہ جماعت احمدیہ کا آغاز فرمایا اور بیعت کا آغاز فرمایا اور بعض اور صاحب نے آپ کے ہاتھ پر بیت کی اور جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے سامعین میں نے پہلے بھی اعلان کیا ہے دوبارہ کر دیتا ہوں کہ اس وقت یہ پروگرام ریڈیو کے علاوہ وائس آف اسلام لائیو سٹریم کے لحاظ سے بھی جاری ہے یوٹیوب پر اگر یوٹیوب پر جائیں تو وائس آف اسلام لائیو سٹریمنگ سرچ کریں تو یہ پروگرام سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ آج ہم خدا تعالیٰ کے فل سے ایک اور اس پروگرام کے حوالے سے ایک نیا اجرا کر رہے ہیں ایک نیا ایڈیشن کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وائس آف اسلام لائیو ویب 24 آور ریڈیو انٹرنیٹ پر انشاءاللہ اللہ وائس آف اسلام کا جو ریڈیو ہے وہ 24 فور آور رہے گا آن رہے گا آپ ہماری ویب سائٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پر جا کر مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں وہاں پر اس کا لنک بھی موجود ہے آ, تیئس مارچ کے حوالے سے جو کہ جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کا دعویٰ ہے اس حوالے سے نور صاحب سے درخواست ہے کہ جو اکثر سوال کیے جاتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے بڑی تفصیل سے یہ تو بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور کشمیر سری نگر محلہ خانیا میں کی قبر بھی ہے جو ایک اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ جب اب ہم ثابت کرتے ہیں وفات ہو گئی کہتے ہیں ٹھیک وفات ہو گئی اب یہ بتائیں کہ مرزا صاحب کیسے وہ مسیح ہیں یہ اکثر ایک سوال ہے یہ جملہ سننے میں آیا کہ ٹھیک وفات کا تو ہم مان گئے اگلے جو سٹیپ ہے کہ مرزا صاحب نبی کیسے ہیں اور مسیح کیسے ہیں وہ جو سملیرٹیز ہیں وہ کیسے ہیں اور کیوں ہیں نورا بس اس کا ضمنً تو اس پروگرام میں ذکر ہو چکا ہے جی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں حضرت صلی اللہ علیہ و نے جو باتیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں کہ آنے والا ایک آنا ہے جی جو مسلمانوں کی ہدایت کے لیے مبوس کیا جائے گا اللہ تعالیٰ جی کی طرف سے اور قرآن کریم میں بھی جو آیات آئی ہیں سورت صف میں بھی سور توبہ میں بھی اور اس کی جو تفصیر کہ جب وہ آئے گا تو وہ ہوزی با صف آیت میں جی جی جی رس جی الحق تو اس کی جو تفسیر کرتے ہوئے جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مثلا تفسیر ابن جریر جی بڑی مستند آآ آآ تفسیر کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ ہی نا ظالقہ خروج عیسیٰ ابن مریم کہ یہ آیت اس وقت پوری ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے آئیں گے تو جب آ حضرت صل صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے آنے کا بتا رہے ہیں اور اس کو نام دے رہے ہیں اس ابنِ مریم کا اور قرآن کریم یہ ہمیں بتا رہا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں تو لازمََ جس نے آنا ہے وہ نام لے کر تو حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کا آئے گا لیکن وہی عیسیٰ علیہ السلّۃ والسلام نہیں ہوں گے بلکہ ان کے ضلع میں یا ان کے مسیل بن کر جس نے آنا ہے وہ حضرت مسیح مولہ سات اسلام ہے تو یہ وہ مواصلت ہے یا یہ وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت مسیح مولیہ اسلام خدا تعالیٰ کے فرسادہ خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سادی سی بات ہے کہ ہاں ضرت صلی اللّہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ کسی نے آنا ہے اور نام لیا اسب نے مریم کا یہ مماثلت کی وجہ کیا ہے مماثلت کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت موسا جی اور آن حضرت صلی اللہ, علی صلی اللہ علیہ, وسلم علیہ وسلم کے درمیان مماثلت ہے جی ان کے ادوار اور ان کی جو باتیں ہیں ان کی امت ہے اس میں مماثلت ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلّۃ والسلام کی امت میں چودہ سو سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ والسلام آتے ہیں اور دوسری جانب جب ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے زندگی کا تو جیسے حضرت موسا علیہ السلط کے ساتھ مماثلت دی اللہ تعالیٰ نے کہ مسیل ہو گئے دونوں ایک آپس میں مواصلت ہوگی حضرت موسا بھی شریعت لے کر آئے اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت لے کر آئے اور اسی طرح چودہ سو سال کے بعد حضرت مسیح ماود علیہ السلۃ علیہ السلام کا آہ آہ اللہ تعالیٰ ان کو مبوس کرتا ہے تو یہ وہ مماثلت ہے دونوں امتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اور امت محمدیہ میں کہ ان دونوں کے سلسلوں کے آخر میں مسیح نے آنا تھا اور وہ مسیح وہاں جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی امت بارد میں بارد. جو عیسیٰ ہیں وہ حضرت مسیح ماود علیہ السلّۃ السلام ہیں جی بہت شکریہ نوراور صاحب اس سے مجھے وہ آج سسوں کی حدیث بھی یاد آتی ہے کہ امت میں وہ وقت ضرور آئے گا کہ امت جب یہودیوں کی طرح ہو جائے گی ان کی خص خصلتیں عادتیں اختیار کر لے گی جس طرح وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اسی طرح اس امت میں بھی حضرت مسیح کی ہی پیش گوئی کی گئی لیکن جس طرح امتیں الگ ہیں اس طرح مسیح کے وجود بھی الگ ہیں بہت شکریہ نوراب صاحب جزاکم اللہ سامعین پروگرام ریڈیو آف انڈیا آپ کی خدمت میں جاری ہے ون ایٹ ہمارا ٹول فری نمبر ہے اسی طرح اسٹوڈیو کا فون نمبر جو ٹرانٹو کے لیے ہے فور فور اگر آپ ذریعہ ای میل ہم تک اپنا سوال پہنچانا چاہیں تو ہمارا ای میل کا پتہ ہے کیو یعنی کوشچن آنسر ایٹ اسلام یعنی کوشچن آنسر ایٹ اس پروگرام کی خاصیت اس حوالے سے بھی ہے کہ 23 مارچ دو دن قبل گزری ہے 23 مارچ اٹھارہ کو حضرت بانی صلاح علی احمدیہ نے باقاعدہ بیت کا آغاز فرمایا اور جماعت احمدیہ کا انعقاد ہوا آپ کا دوا مسیح اور مہدی معود ہونے کا ہے جس طرح کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے پیشگوئیوں میں فرمایا ایک اور سوال جو حدیث میں آتا ہے کہ تم میں مسیح ابن مریم نازل ہوگا دو زرد رنگ کے کپڑوں میں اور دو فرستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نوراب صاحب اس حوالے سے جو یہ حدیث ہے ابن مریم زرد کپڑوں کے دوران اور درمیان اور فرشتوں, فرشتوں کے, کے, کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کو تو لٹرل لیا جاتا ہے اکثر کہ مینارت مینار پر اتریں گے اور اس کی جو تشریح ہے آپ سے درخواست ہے کہ وہ ذرا بتا دیں اصل اس کا حقیقت کیا ہے نازل ہونے کی جی بالکل بعض مسائل جو ہمارے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر بات کو ظاہری معنوں میں پورا جی, ہوتا ہوا جی. دیکھنا چاہتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بارہا فرما چکا ہے کہ میں تماثیر لوگوں کے لیے یا استعاروں میں بات کر, کرتا ہوں جی. اور اللہ تعالیٰ صورت نور میں بھی اس بات کو فرماتا ہے کہ میں مثالوں کے ذریعے باتیں بیان کرتا ہوں استعار بیان کرتا ہوں لوگوں کے لیے تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جب تک ان معنوں کو سمجھا نہ جائے تو ایک بڑی عجیب سی کشمکشم کشم انسان پیدا ہو جاتا ہے یا اس میں گھر جاتا ہے مثلاً اب اسی حدیث کو اگر لیا جائے تو اس میں الفاظ یہ ہی آتے ہیں کہ مسیح اب نازل ہوگا تو اس نے زرد رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوں گے اور فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوں گے اور آسمان سے اس کا نزول ہو رہا ہوگا تو اب اس کو تھوڑا سا پکچرائز کریں تو ایک بڑی عجیب سی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے آسمان سے آ, آ, ایک شخص اتر رہا ہے جی. فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں اور اس نے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں کے رنگ بھی نظر آ رہے ہیں اور وہ آسمان سے نیچے آ رہا ہے جب کہ دوسری جانب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بات کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بارہا اپنی کتابوں میں اور دوسری الہامی کتابیں مثلا آ, بائبل کا مطالعہ کر لیں آ, اور نیو ٹیسٹیمنٹ ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے زب وغیرہ ان سب میں اللہ تعالیٰ نے تماسیل میں بیان آ, آ, تمثیلیں بیان کی ہیں جی. استعاروں میں باتیں کی ہیں اور ان کا پورا ہونا روحانی معنوں میں ہے مثلا یہی بات کہ جب عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام آئیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے اب اگر ظاہری طور پر اس کے معنی لیے جائیں تو ہم آ, آ, زبان حال سے ایک ایسے مسیح کو دیکھتے ہیں تصور تھوڑا سا کریں کہ اس نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے جی. اور وہ کریا کریا اور گلی گلی میں جا کر سوروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ان کو مار رہا ہے جی آج کل کے حالات آپ کو پتہ ہیں کہ جس طرح کی پراپرٹیز کے اندر تو آپ داخل نہیں ہو سکتے جی تو وہ تو بڑا عجیب سا ایک منظر ہمارے سامنے اگر یہ ہم باتیں مان لیں تو وہ پیش کرتی ہیں اس میں دجال ہے دجال کا گدھا ہے اور پھر اس طرح کی ساری باتیں ہیں ایک وے آؤٹ اس کا ہے وہ یہ جی کہ یہ تمام باتیں یہ ہم اس کو مان لیں کہ یہ روحانی طور پہ اس کے معنی کھلیں گے اور اگر روحانی طور پر اس کے معنی اور ہم اس کو سمجھ لیں کہ یہ اشتعارے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بات بیان کرتا ہے ہماری ہدایت کے لیے تو ہی اس میں بھلائی ہے ورنہ ایک عجیب و غریب منظر کشی کا ہم اپنے سامنے ایک نمونہ دیکھیں گے تو جہاں تک زرد کپڑوں کا ذکر ہے تو جو کتابیں ہیں خوابوں کی تعبیروں کی یا تعبیروں کی جس میں ابن سیرین ایک بہت بڑا نام ہے جو امام ابو حنیفہ کے زمانے میں اور وہ سارے جو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ڈائریکٹ تابعین جنہوں نے صحابہ سے فیض اٹھایا اور اس زمانے میں رہے جی. ان لوگوں میں ان ان کے شمار ہوتے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں امام ابو حنیفہ سے کون واقف نہیں ہے پھر ابن سیرین ان کے خوابوں کی جو تعبیریں ہیں جی. وہ بڑی مشہور ہیں اور آج بھی ان کی کتابیں ملتی ہیں خواب نامہ اس طرح کے ناموں سے تو زرد رنگ کی جو تفسیر ہے وہ بیماری کو ظاہر کرتی ہے جی اور دو کپڑے باندھے ہوئے سے مراد دو بیماریاں ہیں جو حضرت مسیم اللہ سلام کو لگی ہوئی تھیں حضور نے فرمایا کہ ایک تو اوپر والے حصے میں اور ایک نچلے والے حصے میں اس میں حضور نے فرمایا کہ ایک تو کثرت پیشاب کی بیماری ہے دوسرا سر درد ضیابتی کے تصفی نتیجے دي. میں کثرت پیشاب آنا اور سر درد و سر تو یہ سارا وہ منظر ہے جو حضرت مسیم علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھنے سے مراد تائید الہی ہے اور مراد اس سے یہ ہے کہ جس طرح مسیح آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی اس کی خدمت پر معمور کر دے گا کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا جو اس کی مدد کے لیے کوئی انسان ہے یا جی. کوئی چیز ہے تو مسیح کا استارہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا کہ آسمان سے جب اترے گا تو فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں گے تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی فوج کے ساتھ بھی لوگوں کے جو دل ہیں وہ حضرت مسیح مولہ سات السلام کی طرف مبزول کرائے گی اس کی توجہ اور آسمان کے فرشتے بھی حضرت مسیحم علیہ ساسلام کا پیغام پہنچانے میں ممد اور معاون ثابت ہوں گے بہت شکریہ بہت شکریہ غلام مصف صاحب اس کے علاوہ نوراب صاحب مصف صاحب اس کے علاوہ جو احادیث میں اور نشانیاں بھی بیان ہوتی ہیں مثلا مسیح آئے گا تو چالیس برس تک اس زمین میں رہے گا یہ جو چالیس برس ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ جو احادیث مختلف ملتی ہیں کئی دفعہ یہ سوال ہو چالیس برس سے کیا مراد ہے قیامت کے قریب جب وہ نازل ہوگا تو 40 برس زمین میں قیام کرے گا جی مسئلہ جی یہ مختلف روایتیں ہیں اس کا یعنی اس کا کیا مطلب ہے چالیس برس تک وہ رہے گا پتہ نہیں اس کی یہ درست بھی ہیں کہ نہیں کیونکہ حتیثہ اسلام کا جو کام ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ صلیب کو توڑنا ہے اور پھر دنیا کو ہدایت کی طرف بلانا ہے جی تو اس میں بعض چالیس دن کہتے ہیں چالیس سال کہتے ہیں تو یعنی یہ وہ روایتیں ہیں جن کا کوئی ایسی سمجھ نہیں ہے کہ اس کا حقیقی مطلب کیا ہے لیکن جس طرح ہم نے پہلے بھی کہ کئی روایات ایسی ہیں جو طویل طلب ہیں تو, تو اس لحاظ سے بھی پھر ہمیں ان کی تعویل کرنے کی ضرورت ہے ورنہ جو مشن ہے وہ, وہ یہی ہے کہ وہ صلیب کو توڑیں گے اور امام مہدی کا لقب دیا کہ وہ امت مسلمہ کو اکٹھا کریں گے جی تو یہ کام جو ہے وہ کرتے جائیں گے اور ورنہ جو یہ کہا کہ جو نہیں مانے گا تو اس پر وہ قتل کر دیا جائے گا یا عذاب آئے گا اور ساری دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا یعنی اسلام اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ دنیا پر کوئی اور شخص نہیں ہوگا یہ بھی دوست نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کے حوالے سے وہ جاظینت کا فوق اللہ زین کَفر وََ اللہ کہ حتیثہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ آپ کے انکار کرنے والوں تک پر قیامت تک غالب رہیں گے جی تو اس کا مطلب ہے عیسائی اور یہودی یہ بہرحال قیامت تک قائم, قائم رہیں گے تو ان قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ان روایت دیسوں کی روایات کو دیکھنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ غلام مصور صاحب سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں جاری اسٹوڈیو کا فون نمبر فور ون سکس فور ون زیرو ہمارا ٹول فری نمبر ہے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس ٹو ٹو سامعین جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج کے اس پروگرام کی ایک خاصی یہ بھی ہے کہ تیئیس مارچ اٹھارہ سو کو حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ نے باقاعدہ بیعت کا آغاز فرمایا آج ہم اس کو مدنظر نظر رکھتے ہوئے دو اس پروگرام کے حوالے سے ایڈیشنز کر رہے ہیں ایک تو وائس آف اسلام لائیو سٹریمنگ یوٹیوب پر ہم اس پروگرام کو لائیو براہ راست نشر کر رہے ہیں اگر آپ ریڈیو کے ساتھ علاوہ اس پروگرام کو دیکھنا اور سننا چاہیں تو یوٹیوب پر وائس آف اسلام لائیو سٹریمنگ سرچ کریں تو آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اس کے علاوہ وائس آف اسلام لائیو ویب 24 فور آور ریڈیو بھی کا بھی آج سے اجرا ہو رہا ہے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ویب سائٹ پر اس کا لنک موجود ہے کہ ریڈیو کے علاوہ انٹرنیٹ پر چوبیس گھنٹے انشاءاللہ اللہ ریڈیو کا جو پروگرام ہے وہ جاری رہے گا اور آپ اس کو ہر وقت انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ہماری ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ اس کا لنک حاصل کر سکتے ہیں اور مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں تو آپ سے درخواست کہ آپ اگر کوئی سوال کے ساتھ کوئی رائے کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں تو آپ ہمارے پروگرام میں کام کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بذریعہ ای میل آپ ہم تک اپنا سوال پہنچانا چاہیں ہمارا ای میل کا پتہ ہے کیو اے یعنی کوسچن آنسر ایٹ وائس اسلام سی نور آباد صاحب آ, حضرت مسیح مہد علیہ اسلام کے آ, مختلف دعوے امام مہدی ہونے کا پہلے پھر مسیح نبوت اکثر اعتراض کیا جاتا ہے تدریجن دعووں میں بڑھایا اور ترقی کی ایک دفعہ دعویٰ نہیں کیا اماماتی ہونے کا دعویٰ کیا اور تدریجن دعووں میں ترقی ہوئی ہے یہ اکثر اعتراض کیا جاتا ہے اس حوالے سے آپ سے درخواست اس پہ روشنی ڈالے یہ جو دعووں کے مختلف سٹیجز ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں اس طرح ہے جی اس سے پہلے یہ بڑا بنیادی سا سوال ہے اس پہ ہم نے پہلے بھی جی. تفصیل سے ڈسکشن ہو چکی ہے یہ ابھی میں حدیث دیکھ رہا تھا مسلم کی حدیث ہے جس میں ابھی مکرم مصباح صاحب نے جیسا فرمایا کہ تعویل طلب ہیں جی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال میری امت میں نکلے گا اور آگے لکھا ہے چالیس اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ مجھے نہیں معلوم چالیس دن یا چالیس ماہ یا چالیس سال تو یہ لفظ تو آتے ہیں چار دن یا چالیس اس طرح لیکن اس کی کوئی آگے جو ہے وہ نہیں ہے تو اس قسم کی کافی احادیث ہیں جو سامنے موجود ہیں آپ نے جو ابھی سوال کیا کہ جی. حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام نے جو دعوی کیے ہیں تو غیر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تدریجی دعوے تھے تو اس کے لیے بات چھوٹی سی یہ ہے کہ دیکھیں ہم حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ اللاۃ والسلام کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نبی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبوس کیا گیا جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی آ... آ... بات ہوئی ہے تو حضرت مسیح ماود علیہ السلۃ والسلام نے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے جی. جب اللہ تعالیٰ نے ازن دیا کہ تو مسیح ہے تو حضور نے اس کا دعویٰ کیا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجدد ہے حضرت مسیم علیہ سلاۃ والسلام نے اس کا دعویٰ کیا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نبی ہے حضرت مسیم علیہ سلاۃ والسلام نے اس کا دعویٰ کیا تو یہ سوال اصل میں اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ حضرت مسیح معود علیہ اللہۃسلام کو اتنی جو ہے وہ جو ان کے جو عقائد ہیں وہ کیوں اس طرح کی ترقی ہوئی نمبر دو اس طرح کی جو تدریج ہے وہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے سب سے پہلے حضرت مسیح ماحد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علی کو یزن ہوا کہ اپنے گھر والوں اور اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو تبلیغ کرے اس کے بعد پھر عظم مسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ اپنے جو شہر ہے ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو تبلیغ کی جائے پھر اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ سے باہر جاتے ہیں طائف والوں کے پاس پھر مدینہ آتے ہیں پھر آہستہ آہستہ عرب کے نبی بنتے ہیں اور پھر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تو تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کسی نبی پر انکشاف کرتا ہے جی. اس کے مطابق نبی اس کا دعویٰ کرتا ہے اور بات آگے چلتی ہے بہت شکریہ نور ابد صاحب سامین پروگرام ریڈیو احمدی آپ کی خدمت میں جاری ہے سنڈے کو اتوار کی شب یہ پروگرام آپ کی خدمت میں آٹھ تا بارہ بجے پیش کیا جاتا ہے سامین پروگرام کی فریکوینسی دس بجے کے بعد چینج ہو جاتی ہے اس وقت یہ پروگرام ایف پر ہے اسی پروگرام کو ہم انشاءاللہ شاء ابھی جاری رکھیں گے تقریباً دو منٹ میں ہم دوسری فریکوینسی اے ایم فائیو تھرٹی پر اس پروگرام کو ان جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں ہم ان شاء میں جب یہ پروگرام ابھی چند لمحوں میں اس پروگرام کو جاری رکھیں گے تو جو ہمارے ساتھ ایم ایس ہیں ان کا سوال بھی لیں گے اور ان کو پروگرام میں شامل بھی کریں گے تو سامن اس وقت اس پروگرام کی فریکوینسی اس فریکوینسی سے ایم فائیو پر آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس فریکوینسی پر چلے جائیں انشاءاللہ چند لمحوں میں اس پروگرام کو وہاں جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ سے چند لمحوں میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ <سلام>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 پر چم ہم اسلام کر دوں دنیا میں لہرائیں آئیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدیت زندہ باد at the uh,